أعوذ باللہ من, من رسول دس پارے سورائے توبہ کے یہ پیرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سات تک کے صورتوں پہ مشتمل ہے سورہ توبہ ہجرت کے بعد آخری نازل ہونے والے صورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک سو انتیس آیتیں اور سولہ رکوات ہے سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ بارات بھی ہے بارات اس لیے اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار سے بارات کا ذکر ہے اور توبہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے اس سرح مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مساحف قرآن میں اس صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کے سوا تمام قرآنی صورتوں کی شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اس کی وجہ معلوم کر لینے سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ قرآن مجیب و فرقان حمید تئی سال کے عرصے میں توڑا توڑا نازل ہوا ہے ایک ہی صورت کے آیاتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی حضر جبیل امین علیہ صلاحت و جب وہی لے کے آتے تو ساتھ ہی بحکم الہی یہ بھی بتلا دیتے کہ یہ آیات فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد رکھی جائے اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وہیں یعنی وحی کو لکھنے والوں کو ہدایت فرماتے کہ بھئی اس کو وہاں پہ لکھ دو اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت فرما کر ان سے لکھوا دیتے اور جب ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت شروع ہوتی تھی تو صورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی جسے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلے صورت ختم ہو گئی ہے اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کے تمام صورتوں میں ایسا ہی ہوا سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ہے اس کی شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اس کے لکھنے کی ہدایت فرمائی اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گئی جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں تردیق دیا تو سب صورتوں کے برخلاف صورت توبہ کی شوروں میں بسم اللہ نہ دی اس لیے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری سورت کا جز اور حصہ ہو اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری سورت کا جز ہے تو وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے زیادہ مناسب معلوم ہوئی تو گویا یہ سورہ توبہ اس سے گزشتا سورت سورہ انفال کا ایک جز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے براءت من اللہ و رسولی صاف جواب ہے اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بلاللہ دین آختم ان مشرقوں کے نام جن سے وعدہ کیا ہے تم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو ان مشرقین کو کہ جن سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ معاہدے ختم کیے جاتے ہیں اللہ تبارک وطالیہ نے اگلی آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جن مشرقین کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا ہو مسلمانوں کی طرف سے اور اس کا کوئی حد مقرر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے حد مقرر فرمائی کہ فی الارض اشورن مہینے تک جان رکھو جی اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہ کر سکو گے اللہ کو مغلوب نہ کر سکو گے وان ان اللہ محض قاسم اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کفار کو اور مشرقون کو وارننگ دی ہے کہ بھئی تمہیں مہنت دی جاتی ہے کہ اپنی نظریات اور عقائد کے نظر ثانی کر لو وہ ہزان من و رسول ہی اور اعلان کر دینا ہے اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یوم الحجل اکبر بڑے حج کے دن اور اعلان یہ کرنا ہے ان اللہ من کہ اللہ الگ ہے مشرقوں سے وہ ہو اور اس کا رسول بھی فہم توبہ کر لو فہ و خیر اللہ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ طلح اور اگر تم نہ مانو فعل مو جان لو ان خیر المحج اللہ یہ کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے وہ بشری نزینہ کف ازابن علیم اور خوشحبری سناد کافروں کو درناک آزاد کے حج اٹبر اصل میں حج کو کہا جاتا ہے اور حج اثر عمر کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی ربا دادان ہو اور کئی دوسرے صحابۂ کرام کے یہی تفسیر مفسرین نے ان نقل فرمائی ہے مگر جن مشرکوں نے جن مشرکوں سے تم نے وادی کیے اور وعدوں کے بعد سم علم قصو کم سے پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ ولم علیکم اور نہ تمہارے مقابلے میں دشمن کی مدد کی کسی ایک دشمن کی بھی الیہم سو ان, کے ساتھ ان, کے ان کے وعدے کا وقت پورا کرو علا مدتہم اس کے مدت تک انحب المۃفین بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اور اس معاہدے کی آخری تاریخ مقرر ہو کہ وہ ایک سال کے لیے ہے چھ مہینے کے لیے ہے دو سال کے لیے ہے اور ان مشرقین نے اپنے اسعد و پیمانے کے دورانیے میں نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو اور نہ مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے والوں کی مدد کی ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے وعدوں کے آخری حد تک مہرت دے دو فیضر الفرم پھر جب گزر جائیں قرمت والے مہینے فخت المشرقی نہائش وجہ تمو تو اب قتل کرو مشرقوں کو جہاں پاؤں کو وہ خضو اور پکڑو ان کو وخصروح اور قید کرو ان کو وہ خضول مرفت اور بیٹو ان کے ہر جگہ تاک میں فائن تابو پھر اگر وہ توبہ کر لے وہ اقام اور نماز قائم کریں وہ اتب اور لہم تو ان, ان اللہ, اللہ بخشنے والا مہربان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو راستے بتائے ایک تو یہ کہ جو کچھ ان کو مہلت دی جا رہی ہے اس مہلت کے دورانیے میں وہ اپنے عقیدے اور نظریات پر نظر ثانی کرے اور اگر ان کو مسلمانوں کے نظریات اور عقائد میں کوئی شک ہے تو وہ اپنے اس شک کو مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دور کر دیں اور اگر وہ اپنے ان شکوق کو بھی دور نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اس مدت کے اندر اندر وہ مکئی کو بھی خالی نہیں کرتے تو اس کا مطلب پر صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر بغاوت کرنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پہلے اس سے کہ وہ اس بغاوت میں تم پہ پھیل کر دے اور تمہیں نقصان سے امکان کر دیں تو اب تم ان پر پھیل کرو اور ان کو اس کے شر سے محفوظ رکھو وہ ان عہدمن الْمُشْرِكِينَ جاؤ اور اگر کوئی ایک بھی مشرکوں میں سے آپ سے پنام مانگے فاجر ہو سو ان کو بنا دے تو حتیہ اسما کروم اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے اب لوگ ہو امنا پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچا دو تو اسلام کی یہ وہ سوتی نظری ہے کہ خام غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے گا اور اگر اس کے ذہن میں دل میں کوئی شک اور شبہ ہو تو اس کے شکوک اور شبہ دور, دور کر دیے جائیں گے اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے. ذات کہ یہ اس لیے بے انہم قوم اللہ علمون کہ وہ علم نہ رکنے والی قوم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد فلیلہ رب العالمین اوہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس پاری سورہ توبہ کے یہ دوسری رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر ستر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورج توبا کے ابتدائی پانچ آیتوں میں اس بات کا ذکر ہو گزرا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشتقینوں کو کفار کو جان اور مال کا عام امان دے دیا گیا مگر ان کے سابقہ غداری اور شکنے کے تجربے کے بنا پر آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جانا طے ہو گیا ہے اسی قرارداد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انہوں نے آتشگنی نہیں کی تو ان کا معاہدہ ختم معیار تک پورا کرنے کے احکامات گزشتہ آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے جن کا تذکرہ ہو گزرا اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین معیات کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے چار مہینے کی وسیع مہلت دے دی, دی گئی کہ اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھے سہولت اور اطمینان کے ساتھ چلے جائیں یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں ان احکام کا نتیجہ یہ تھا کہ سال آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرقین سے خالی ہو جائے اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی انتقامی جذبہ سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اپنے حفاظت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا تھا اسی لیے ان کی اصلاح و خیر خواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا جس کا ذکر چھٹے آیات میں ہے جس کا حص یہ ہے کہ اگر مشکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ ان کو پناہ دے دیجیے تاکہ وہ آپ کے قریب آ کر اللہ کا کلام سن سکیں اور اسلام کے حقانیت کو سمجھ سکیں اور صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دی, دی جائے بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے تو اپنے حفاظت اور نگرانی میں اس کو اس مقام تک پہنچانا بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھتا ہے آخری عائد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے قریب آ کر باخبر ہو سکتے ہیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ مکہ کے رہنے والے کی وعد و پیمان نہ کریں اس بنابر کہ وہ لوگ مکہ کے اندر رہیں اس لیے یہ کہ مکہ کے اندر رہنے والے مشرکوں کے ساتھ جو معاہدے اس سے پہلے ہو چکے تھے ان معاہدوں کے تجربات کے بنا پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے عہد و پیمان کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے جب بھی ان کو موقع ہاتھ آتا ہے یہ اپنے ان عہد شکنیوں سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرنا شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کا احساس ہے. ہے مشرقین کے لیے احادیم اللہ کے نزدیک اور اس کی رسول کی نزدیک یعنی ان کو یہ ہدایت کیوں کر دی جا سکتی ہے اِلَّا مسجد الحرام سوائے ان مشرقین کی جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرمت حرم کے وجہ سے اس معاہدے کا پاس اور خیال رکھیں اللہ پھر بھی فرماتا ہے سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں خستقیم و تم بھی ان سے سیدھے رہو یعنی جب تک وہ اپنے قول کا پاس اور خیال رکھتے ہیں تم بھی اپنے معاہدوں پر قائم رہو انب المطقی بے شک اللہ احتیاط برتنے والوں کو پسند کرتا ہے کیوں کر ان کے ساتھ مصاحت ہو سکتی ہے وہی اظہر علیہ اور اگر یہ قابو پائے تم پہ لا یار والا ذمہ تو یہ لحاظ نہ کرے تمہارے قرابت داری کا اور نہ عہد و پیمان کا و تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنی مو زبانی باتوں سے وہ تابوب اور ان کے دل نہیں مانتے و اکثر اور ان میں سے اکثریت بداحد ہے اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ سے عہد و پیمان نہ کرنے کی وجہ یہاں بہن فرمائی ہے کہ وہ زبانی کلامی یا مخرج کر کے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو حضرت وہ مسلمان اور اسلام کے خلاف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اپنے دلوں کے بڑاس کو نکال دیتے ہیں اور یہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان مسلمانوں میں ہمارے رشتہ دار بھی ہے اور وہ بھی کہ جن سے ہم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے اس لیے اشتروب آیات اللہ سمن القلی یہ بیچ ڈالتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کے حکموں کے بدلے کہ وہ لیں تھوڑے بہت پیسے یعنی تھوڑی بہت رقم کے خاطر یہ اللہ کے احکامات کو بھیج ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو لیکن اللہ کے اس حکم کو یہ لوگ جب بھی ان کو کوئی پیسہ ملے تو یہ اس وعدے کو چھوڑ دیتے ہیں فصد ہی پھر روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے انسار بے شک بہت برے کام ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ پھر بھی ارشاد فرماتا ہے وضاحت کے ساتھ والا ذمہ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے بارے میں یہ کسی خراب بداری کا اور نہ عہد و پیمان کا بولا ایک حم المتدون اور وہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے فہم تابو سو اگر یہ توبہ کریں وہلاط تو و نماز قائم کریں وہ آتا اور زکات ادا کریں فیغان کو کہ بائی ہے اور نفس القومی یاد عموم اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنے باتیں جاننے والوں کے لیے کہ جو اگر جاننا چاہتے ہیں انسانوں کے مزاجوں کو اور ان مختلف قوموں کے نفسیات کو تو وہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر کے اس سے جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ہر قوم کے نفسیات کھول کے بیان کر دی ہیں اور ہر قوم کے خواہشیں اور چاہتیں جو وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں میں رکھتی ہیں اللہ کا احساس ہے وہ این کسو امان اور اگر وہ تھوڑ دے آئندہ اپنے قسموں کو ممباد آدم بادوں کے کر جانے کے بعد وہ فی دین اور تمہارے دین میں تانزمی کریں فقاتل متلقف ان کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو انہم لا ایمان لہم بشک ان لہم لا محمود بے شک ان کے قسموں کا کوئی اتوار نہیں لال لہم تاکہ یہ لوگ آئندہ کے لیے باز آ جائیں یعنی اگر کچھ مشکین نے قسمیں اٹھائی ہو اپنے عقیدے کے مطابق کہ ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن آب و بیمان اور قسموں کے اٹھانے کے باوجود اگر یہ اپنے طریقے سے اٹھائے ہوئے قسموں کا بھی پاس اور لحاظ نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے ان کفر کے اماموں کو قتل کر دو اللہ تو قاتل نہ تم نہیں لڑو گے ایسے قوم کے ساتھ نہ تو سو جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا وہ ہم اخراج اور جو فکر میں ہے رسول کے نکالنے میں وہ ہم بد اوکم اول اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے پہلے ہی بار اتقشو کیا تم اسے ڈرتے ہو اللہ احب کو انتکشو ہو سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے تم ڈرو ان تم مؤمنين اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو قاتلو ہم لڑو ان سے اللہ, بی تاکہ اللہ ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دے وہ ذہم اور رسوا کرے ان کو ونسر قم علم اور تمہاری مدد کرے ان کے اوپر وہ یشک صدور قوم مومنی اور مومن قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اس لیے کہ مشرقین اور کفار نے مسلمانوں کو بڑا ستایا قُلُوبِهِمْ اور تاکہ نکالے ان کے دلوں کے جرن کو اللَّهُ عَلَمَيْ اور تاکہ اللہ توبہ نصیب کرے جس کو چاہے اللہ علیہم اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے تم کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو انتو ترکو یہ کہ یوگی چھوٹ جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ حالانکہ ابھی معلوم نہیں کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جھاد کیا وَلَم من دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ <وَجِجَتَن> اور انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی اپنا رازدار نہیں بنایا تو اللہ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا رازدار کون ہے خبر تعملون اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو وآخر دس سورہ توبہ کی یہ تیسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر پچیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و دادا نے مشرقین کے ایک عمل کو بیان فرمایا ہے جس کا وہ ہر محفل اور ہر مجلس میں بطور فخر کے کی ذکر کیا کرتے تھے سنانچی روایت میں آتا ہے کہ مشرقین مکہ جہاں اپنے مشرقانہ رسومات کو عبادت اور مسجد حرام کے عمارت کے آبادی کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کی متولی اور اس کے عمارت کے ذمہ دار ہیں اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت اللہ اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر اور شرک پر قائم رہنے سے آگ دلائی کہ بھئی کتنے سمجھدار اور آخر آدمی ہو اور پھر بھی شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہمارے برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا ذکر نہیں کرتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات ہم سر انجام دیتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ای آیات نازر فرمائی کہ دراصل یہ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو حرم کا متولی کہیں اور مسجد کا آباد کرنے والے کہیں اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور یقین رکھتے ہو اور یہ تو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شراکت دار سمجھ کر کے انہوں نے ان کو بطور خطا کے رکھا ہوا ہے بتوں کی صورت میں اللہ تبارک و وطالعہ کے شاد ہے ماں کا نلین مشرقینہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے مساجد اللہ یہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ شاہدین اعلیٰ بالکف اور وہ تسلیم کر رہے ہو اپنے اوپر کفر کو اولا ایک حبیت یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں پھر مار خالد اور آگ میں وہ سدا رہیں گے ان نما مساجد اللہ بھی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو یا مسجدوں کو من وہ الآ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ قوم اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں وہ آتا زکات اور زکواتوں کو دیتے ہیں ولم اللہ اور جو سوائے اللہ کے کسی سے بھی نہ ڈرے اپنے اعمال میں اپنے عقیدے میں اور اپنے زندگی میں وہ ہمیشہ اللہ کے رضا کو مقدم جانے اور یہ لوگ اپنے اعمال اور اپنے عقیدے اور اپنے عبادتوں میں تو بتوں کو شامل کی ہوئی ہیں ان سے ڈرتے ہیں اللہ کا احشاد ہے فاسا کو من المح الدین سو امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں اجال تم سے کیا تم نے کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا واہمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کا بسانا یا اس کے عمارت کا تعمیر کرنا رمن اس کے طرح آمن باللہ والیوم الاخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر الله اور جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں لا اللہ, نہیں اللہ, کی نجد اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا میں بڑی وضاحت آتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دو صاحب آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک کہنے لگا کہ بھائی میرے نزدیک تو مسجد حرام کے تعمیر اور حاجیوں کا پانی پھیلانا اور ان کا خدمت گزاری کرنا یہ ایک بے مثال عمل ہے اور اس کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا دوسرا کہنے لگا کہ میرے خیال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے عشرت پر ایمان رکھیں اللہ کے راستے میں جہاد کرے جب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہوئی تو حضرت می فاروق رہ تعالیٰ عنہوں نے ان دونوں کو ڈانٹا اور کہا کہ بھی مسجد میں تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھ لو ان کے فراوت کے بعد تو جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ایک نے کہا کہ میرے رائے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے دوسرے نے کہا میرے رائے میں یہ ہے تو اللہ تبارک کو طلعہ فرمائی کہ کیا تم نے کھائیوں کو پانے پلانا اور مسجد حرم کے تعمیر کو ان کے برابر کر دیا ہے کہ جو اللہ پر اور آفرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں اجہاد کرتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ بین آمنوا بولو جو ایمان لائے وحاجروا اور جنہوں نے حجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا بے اموالہم اپنے مالوں کی دریئے وانفظہم اور اپنے جانوں سے اعظم و درجتن انداللہ یہ درجے میں سب سے بڑھ کر ہے اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں ایمان اور عقیدہ آخرت کے ساتھ حائیوں کے خدمت گداری اور مسجد حرم کے خاتمی یقیناً بہت بڑی اعزاز اور بڑی شرافت کی نشانی ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے عقیدہ اللہ اور آخرت پر نہیں ہے جنت اور جہنم پہ نہیں ہے اور صرف حاجیوں کو پانی پلائیں اور مسجد حرم کے خیال کریں کسی کو وہ اپنے کامیابی کے لیے بنیاد قرار دیں اور صرف اسی پہ اکتفا کریں تو اللہ تبارک وطلا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آخرت میں کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکیں گے جب تک اس عمل کے ساتھ ایمان اور عقیدہ آخرت نہ ہو اللہ کا احساس ہے ربهم برحمت کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے جان اور اپنے مالوں کو لڑاتے ہیں تو ایسوں کو خوشخبری دیتا ہے ان کا رب بیرحمۃن من ہو اپنی طرف سے مہربانی کا ورضوان اور رضامندی کا وجن نادن اور باغوں کا لہوم بھی کہ جو ہوں گے ان کے لیے نئی مموٹی آرام کی جگہ ابدا یہ رہا کریں گے میں بے ان اللہ, عنده عظیم بشک اللہ کے پاس بہت بڑا وہ لوگ جو ایمان والے ہوں جو آیتے ہیں سورت توبہ کی یہ جو آیتے ہیں دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی ماں باپ بھائی بہن اولاد اور بیوی اور مال اور جائیداد کے محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا ان کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں تمہارا کمبا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں کمی تم کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے اگر وہ اور وہ گر جو تمہیں بے حد پسند ہے اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں پسندیدہ ہیں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا اس آیات میں جو یہ احساس فرمایا گیا ہے کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم بھیج دیں تو امام تفسیر مجاہد نے فرمایا ہے کہ حکم سے امراض جہاد اور اعتبار اور فتح مکہ کا حکم ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ اور رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجامی بد عنقریب ان سامنے آنے والا ہے جبکہ مکہ فتح ہوگا اور نافرمانی کرنے والے و خوار ہوں گے اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا اب حکم تم مت پکڑو اپنے والدین کو اخبار حکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء ادوس یعنی اس تحب القفر اگر وہ اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں یا ایمان کے مقابلے میں گفر کو عزیز رکھتے ہیں وَمَن منكم اور جو تم میں سے ان کے رفاقت کرے گا تو فعجا والم وہی لوگ ہیں انصافی کرنے والے تلک دیجیے انکان ابا حکم اگر ہے تمہارے والدین وہ اب اور تمہارے بیٹے اور اخبار اور تمہارے بھائی وہ ازواج اور تمہاری بیویاں وہ عشیرت اور تمہاری برادری یا تمہارا کنبا وہ اموال و نخت اور اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارتہ کا سادہ اور وہ سامان تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف لاحق ہے اور مساقل ہونا اور وہ گھر یا وہ خویلیاں جو تمہیں بہر پسند ہے حب الّہ من وہ رسول اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ جہاد سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے فطورب بس انتظار کروب امريح یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم حكم لا ديں القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالى نافرمام لوگوں کو ہدايت نہیں دیتا اس آيت سے اکرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پسند کو اپنے کنڈے کے ان تمام عزيزوں اور اقارب پر قربان نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان تمام رشتہ داروں کی خواہشوں کو قربان کر دیا جائے گا اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے پر اگر ایک طرف ان سبوں کے چاہتے ہوں مال کا تقاضا عزیز اور اقارب کے کی ہے اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مومن کو اپنانا چاہیے اور اپنے ان عزیزوں اور اپنے چاہتوں اور خواہشوں خواہشوں کو قربان کر دینا چاہیے اور جو اس طرح نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو طریقوں کو قربان کر لیتے ہیں اور اپنے ان عزیزوں کو عزیز رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے حکم کا انتظار کرو واخانہ اللہ الرحمن رحمان کسی مدبرین دس میں پار سور توبہ کے یہ چھوٹی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پچیس سے لے کر آیت نمبر تیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر گاہی بگاہی کی جب مسلمان مشکل میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشت موس فرمائے اللہ نے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیر کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اس رکو میں ایک اہم ترین غزوہ غزو ہونین کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کا مدد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کو ظاہری اسباب سے بھی مالا مال فرمایا اور یہ غزہ غزہ حنین کہلاتا ہے اس کے مختصر سی تاریخ اور تاریخ یہ ہے خنین مکہ مکرمہ اور تاریخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے تاریخ روق میں آتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے دس مین سے کچھ زیادہ فاصلے پہ واقع ہے رمضان مبارک باراک آٹھ میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور مالدار قبیلہ حوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو سقیف بھی تھے ان میں ہلچل مچ گئی انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری ہی طرف ہوگا اس لیے دانشمندی کی بات یہی ہے کہ ان کے حملہ اور ہونے سے پہلے ہم خود ان پہ حملہ اور ہو جائیں اس کام کے لیے قبیل حوازن نے اپنے تمام شاخوں کو جو مکہ سے تائز تک پھیلے ہوئے تھے جمع کیا اور اس قبیلے کے سب بڑے چھوٹے لوگوں کو تائید اور تاکید کی کہ وہ اس جنگ میں ضرور شرکت کریں اور اس تحریک کے محرک یا لیڈر جو تھے وہ مالک بن اوف تھے جو بعد مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کے لیے بڑے علم بردار ثابت ہوئے اس وقت مسلمانوں کے خلاف حملے کا سب سے زیادہ جوش انہی میں تھا قبیلے کے عظیم اکثریت نے ان کے رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاری شروع کر دی اس قبیلہ کے چھوٹے چھوٹے دو شاخ بنو قاب اور بنو کلاب اسرائیل سے مختصر نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ بصیرت عطا فرمائی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو جائیں تو وہ ان سب پہ بھی غالب آ جائیں گے ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے اس موقع پر مشرقین کی طرف سے جنگ میں شرکت سے کنارہ کشی تیار کی اور انکار کیا باقی سب کے سب نے معاہدے کیے اور مالک ابن اوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کی کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا پورا مال اور اسباب بھی ساتھ لے کر نکلیں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں گے تو بیوی بی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی لہذا میدان سے باغتے ہوئے یہ ان کی فکر کو ضرور ذہن میں رکھیں گے اور میدان سے باغ نہیں سکیں گے ان کی تعداد تاریخی رواج میں جو آتا ہے وہ مختلف ہے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد اٹھائیس ہزار تک برہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزائم کے اطلاع ملی تو آپ وسلم نے ان کے مقابلے پر جانے کا عدم فرمایا مکہ مکرمہ پر حضرت احتابن حسین کو امیر بنایا گیا اور حضرت معاذ میں جبل کو ان, ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے پیچھے چھوڑا اور قریش مکہ سے اسلحہ اور سامانیہ جنگ علیت کے طور پر مانگا صفان بن عمیہ جو قریش کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطمہ نہیں بلکہ یہ عاریت کی طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی یہ سن کر اس نے سو زرہ مسلمانوں کو دی اور نوفل بن خارث نے تین ہزار نیزے اس طرح پیش کیے امام زبری کے روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ ہزار صحابۂ کرام کا لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کو لے کر کے یہ لوگ ان ان کے کے طرف متوجہ ہوئے اور مسلمانوں کے ان لشکر, اس لشکر میں بارہ ہزار انصاری مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار وہ مسلمان تھے جو مکہ کے اطراف سے ان کے ساتھ چودہ ہزار مجاہدین کا لشکر تو جہاد کے لیے نکلا ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ مرد اور عورتیں تماشائی بن کر نکلیں جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا اور کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں اس قسم کے لوگوں میں ایک شخص جو تابو تھا شیبہ بن اثمان جنہوں جن نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے غزل بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چاچا چا حضرت علی روکی اللہ کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیر اور غزب میں تھا میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا کہ جب بھی کہیں موقع پاؤں تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکڑے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا مگر دیکھا کہ دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محافظت کر رہے ہیں اور بائیں طرف حضرت ابو صفیہ نے اس لیے میں پی کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک بارگی تلوار سے آپ پہ حملہ کر دوں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پڑی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اوازی کی شیبہ یہاں اپ پر آب نے قریب بلا کر اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے اب جب میں نظر اٹھاتا تو ان حضر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آن اور جان سے بھی زیادہ محبوب بن گئے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ شیبہ جا اور کفار کا مقابلہ کرو اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑے بیجیگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی فرمائی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کیلئے گم رہے تھے مگر اللہ دوارک و تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیکی کے کام کا لینہ تھا جو ہو کے رہا اس طرح کی لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے بہرحال اس طرف کفار کے لشکر کے یہ تیاریاں تھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ یہ پھیلا جہاد تھا جس میں چودہ ہزار صفائی مقابلے کے لیے نکلے تھے اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا اور یہ لوگ بدر اور احد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف تین سو بے سامان لوگوں نے ایک ہزار کے لشکر چرار پہ فتح پائی تو آج اپنے کثرت اور تیاری پہ نظر کر کے ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں آج تو مخبری کی دیر, دیر, ہے دیر ہے کہ دشمن فوراً باغے گا اللہ تبارک و تعالی کو مسلمانوں کے دلوں کی یہ رائے اور خواہش پسند نہ ہوئی کہ اپنے طاقت پر کوئی بروسا کیا جائے چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ حوالن نے قرارداد کے مطابق یک بار کی مسلمانوں پہ ہلا بول ڈالا اور گھاٹوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھر ڈالا گرد و غبار نے دن کو رات بنایا تو صحابہ کے کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور بہت توڑے صحابۂ کرام جن کی تعداد تین سو سے کم بتائی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقی رہی یہ حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ با بآواز بلند صحابہ کرام کو پکاروں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی یعنی یہ اشارہ تھا بیتر فون والوں کی طرف اور سورہ بخار والے حضرت کہاں ہے اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کے بازی لگانے کا عہد کیا تھا سب کو چاہیے کہ وہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہاں ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ایک آواز بجلی کی طرح کھڑکی اور یہ گا سب بھاگنے والوں کے پشمانی, ہو, کو پشمانی ہوئی اور بڑے دلیری کے ساتھ دوڑ کر پر پور مقابلہ کیا اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد بھیج دی ان کا کمانڈر مالک بن اوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا اور طائف کے قلعے میں جا چھپا اور پھر باقی پوری قوم باغ ہوئی ان کے سب تک سردار مارے گئے اور بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ لوگ ان کے زخمی ہوئے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ بچیوں پر ہاتھ اٹھانے سے اپنے آپ کو بعض رکھا جائے ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا چھ ہزار جنگی قیدی چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکیاں چار ہزار چاندی کے روپے مسلمانوں کے خاتوں میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکو میں اس ساری حالات کو بیان فرمایا ہے جنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتشاد ہے لفنا الله یقیناً مدد کر چکا تمہارا اللہ سے مواثن کثیر دن بہت سارے مواقع پہ یا میدانوں میں وہ یومن اور حنین کے دن از آجبت کم جب تمہیں تاغب ہو رہا تھا اپنے کثرت پر لیکن فلم تم نے کم شع تمہارے وہ کثرت تمہاری کام کامنائی وضاح فتع کم المار حبت اور تنگ ہوئی تم پر زمین باوجود فراخ ہونے کے سم مل تمگرین پھر ہٹ گئے تم لوگ پھیٹ کر سما انضینت ہوں پھر اللہ نے اتاری اپنے طرف سے تسکین اللہ رسول ہی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر وہ جنودا اور اللہ نے اتاری فوجیں لم تروہ جن کو تم نے نہیں دیکھا وہ اضب الدین کفروں اور اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے سزا لے جزاء جزا الکافرین اور یہی سزا ہے منکروں کا سما یتوب اللہ میں مابعزا لے گا پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا جس طرح کی شیبہ واللہ غفور رخیم اور اللہ بخن والا ان ہے یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو انما المشرکون نجسن بشک مشرک لوگ بلید ہے ناپاک ہے فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضر صبح قریب نہ آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے فصوفی کو مطباحب من ہی سو جل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو مالار کر دے گا غنی کر دے گا ان اگر وہ چاہے ان اللہ منحکیم بے بشک اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائے کہ کفار کو دنیاوی مفادات اور پیسے روپیوں کے جمع ہونے کے خاطر حرم کے اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے اور تیسری بات اللہ نے یہ بھی واضح فرمائی کہ یہ لوگ کیوں کہ نجس ہے اور یہ نجازت عقیدے کے لحاظ سے بھی ہے اور یہ نجازت ظاہری لحاظ سے بھی ہے اور ظاہری لحاظ سے اس لیے کہ ضروری غسل کو یہ لوگ لازمی نہیں سمجھتے لہذا اس لحاظ سے بھی یہ لوگ نجس ہو سکتے ہیں لہذا ان کو حرم کے اندر بالخصوص جانے کی اجازت نہ دی جائے لا يؤمنون ولا جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کے ساتھ جنگ کرو ہر رم و نما حرم اللہ اور جو حرام نہیں جانتے اس کو جس کو حرام کے اللہ اور اس کے رسول دین و دین الحق نے اور جو دین حق کو قبول نہیں کرتے من ان لوگوں میں سے وہ تو جن کو کتاب دی گئی حد کا جو تھا یہاں تک کہ وہ ٹیکس ادا کرے جزیہ ادا کرے آن یا دن اپنے ہاتھ سے وہ ہم ساب اس حال میں کہ یہ معاشرے کے اندر تر درجے کے ہو ضلیل اور خور ہو تو اسلامی معاشرے میں جو غیر مسلم رہتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا جائے گا اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو یہ جیسے مسلمانوں کے بائی ہیں اور اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو دوسری فرائض کے عدائی کی کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے زکاة وغیرہ کی لہٰذا ان پہ اس کے بدلے اخت لگائے جائے گا اور اس سے اسلامی حکومت کے ضروریات کو رکھیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ اوہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت ابن وقالت بن قولهم قول من قبل قاتلهم دس میں پارشور توبہ کے یہ پانچواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر اٹھتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک نے یہود و نثارہ کے مشرقانہ عقائد کا تذکرہ فرمایا ہے ان کے کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نسارہ کے علماء اور ان کے جو صاحب تھے جو صوفیہ کرام تھے ان کی گمراہی اور ان کی کفریات قولی اور عملی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے حام حامی اپنے وقت کے عام لوگوں کی اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے احکامات سے شمپوشی کر کی اور اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر ڈالی یہ واقعات اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک سبق کے طور پہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اپنے دنیاوی مفادات پر اللہ کے احکامات کو تبدیل کر ڈالیں اور اللہ کے احکامات کی قربانی دیں اللہ ارشاد ہے وقال کے بن اللہ کی حضرت وزیر علیہ سلاۃ وسلام اللہ کا بیٹا ہے وقالت نسورا اور نصارہ نے کہا اللہ کے کہ حضرت مسیح اللہ کا بیٹا فرماتا افواہم یہ ان کے منہ کے کہی ہوئی باتیں ہیں یعنی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ان کی ماں کون ہے من قبل یہ نقل کرتے ہیں بات ان لوگوں کے جنہوں نے کفرشتار کیا ہے ان سے پہلے یعنی یہ پہلے عام کافروں کے روایات پر چڑھ پڑے ہیں کہ پہلے عام مشرقین اور کفار بھی اللہ کے مخلوق کو اللہ کے اولاد قرار دیتے چلے آ رہے ہیں بعض نے فرشتوں کو اللہ کے کہا اور بعض نے دوسرے اللہ کے مخلوق کو اللہ کا شراکت دار قرار دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہلی کتاب بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل پڑے اللہ, اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں پہ جا رہے ہیں تخذ انہوں نے بنائے رکھا ہے اپنے عالموں اور اپنے صوفیا کے نام کو رب من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر والمسیح ابن مریم اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی حالانکہ وہ معمر اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ مگر لی اس بات کے یہاں کہ وہ بندگی کرے ایک یہ اللہ کی اور ان کے علماء اور زہاد نے اپنے مفادات کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ان لوگوں نے رد و بدل کی تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایسے زہاد کے نقش قدم پہ یہ لوگ چل پڑے اور ان کی پیروی کی اللہ کے بعض احکامات کو چھوڑ کر لا الہ الا ہو. کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صبح وہ پاک ہے اما اسے ان کے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یون دو نہیں لوگ چاہتے ہیں بے افواہی اور نور ہو مگر یہ کہ اپنے اس <ساست> نور کو مکمل کر دیں یعنی سارے دنیا میں اس کو پلا دیں ولو کر فرون اگر کافر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو کفار دین اسلام کے چراغ کو اپنے پھون سے اور اپنے منہ سے بجانا چاہتے ہیں یعنی کبھی الزام لگا کر کبھی تہمت لگا کر کبھی بدنام کر کے اور کبھی طرح طرح کے القابات دے کر یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی چاہت یہ ہے کہ ہر حال میں دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے ولی نبی اللہ وہ ذات ہے ارسل اسل ہوں کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالخدا ہدایت دے کر وہ دین الحق دے. اور دین ہفتے کر لیو زہر ہو غالت دینی کلّی ہی تاکہ اس دین کو باقی ابھیان پہ غالب کر دیں وہ لو کرے مشرکون اگرچہ مشرق اس لوگ اس بات کو برا مانیں گے تو دین ایک خاص طرز زندگی کو کہا جاتا ہے کہ اس خاص طرز زندگی پر لوگ اپنے تمام تر روزمرہ کے معمولات کو ڈال دیں اور وہ خاص طرز زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے بندوں کے اندر پسند کیا ہے لوگ جو ایمان والے ہوں اخبار بے شک بہت سارے عالم ور رحبانی اور کرام اموال بالباطل البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے اموال کو ناجائز دیکھنے سے وہ یسون اللہ اور اللہ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لوگوں کو اللہ کے حکموں پہ چلنے سے روکتے ہیں یعنی مفت میں اللہ کے بخشش کے اور اللہ کے مغفرت کے اور جنت کے خوشخبریاں سنا کر وہ بڑے لوگوں سے داد وصول کر لیتے ہیں اور ان سے اپنے دنیوی مفادات حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو مفت کی جنت کی خوشخبریاں سنا کر گویا یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستوں پہ چلنے سے روکتے ہیں وہ اور وہ لوگ یتنیزون وفتا جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو ولافق ان حافیظ بھی اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تو بشیر ہم سو ایسوں کو دردناک آزاد کے خوشخبری سنا دو یہ وہ آیات ہے کہ جس میں زکوۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمبی فرمائی ہے کہ جو لوگ پیسہ اور روپے کو جھوڑ جھوڑ کے رکھتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض قرار دیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ دی زکوۃ ادا کرے تو کیا حل ہوا قرض ان کیا وہ بھی کنز کھیلائے گا جمع شدہ خزانہ کھیلائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جس جمع کی ہوئی مال میں سے فریض زکوۃ ادا کیا جائے وہ کنز نہیں کھلاتا وہ کنز یوم یوم علیہ جہنم جس دن اس کو گھرم کیا جائے گا جہنم کے آگ میں فتوک جائے گا اس سے ان کے ماتوں کو وہ جنوب اور ان کے کروٹوں کو وہ ظہور اور ان کے پیٹوں کو اور دانتے داغتے فرشتے کہیں گے ہاضا ماں کنس تم یہ انفجکوم یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے اب فضول خنا کم تم تک نژ اب جکو مزہ اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا تو یہ خزانہ جس میں سے رائے خرچ نہ کیا جائے یہ انسان کے لیے انجام کے لحاظ سے بے شمار صحیح احادیث میں بہت ہی زیادہ وضاحت ہے اس بارے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے آخرت میں وہ اللہ کے بہت زیادہ ناراضگی کا سامنا کریں گے اور زکوت کے جو صورتیں ہیں اکرام نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے بون تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کے مساوی نقد روپیہ پیسہ ہو اور اس پر سال بھر گزر جائے تو اس میں چالیسواں سب بطور زکوت کے غربا کو دینا فرق ہے عدت بے شک تعداد مہینوں کی ہند اللہ اللہ کے نزدیک اسن عشر و شہرن بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم اس دن سے خلفت السماوات والارضہ کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا منہا ارباۃ الحرم ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی ہے سیدھا دین فلا فیہن انفسکم سو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وقاتل المشرکین کا فتن اور تم جنگ کرو مشرقوں سے ہر حال میں فرون یقاتلونکم کا فتن جس طرح کہ وہ تم سے ہر حال میں جنگ کرتے ہیں یعنی جس طرح وہ ان بارہ مہینوں میں سے کسی مہینے کے حرمت کے قائل نہیں ہے اور وہ کسی بھی مہینے میں مسلمانوں پہ حملہ ابر ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان چار مہینوں میں تمہیں تو جنگ میں پھیل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کفار تم پر ہر حال میں حملہ ابر ہو تو تم نے پھر ہر حال میں اپنا دفاع کرنا ہے وادم اور چندر کو ان اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان نمنسی اور زیادہ تفلقف یہ جو مہینے ہٹاتے رہنا ہے آگے پیچھے کرتے رہنا ہے یہ تو کفر میں اور زیادتی کرنا ہے یو بہل دینا کفر اللہ گمراہی میں ڈالتے ہیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو کافر ہے يحلو امن کہ ایک سال یہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں وہ آمن امن اور دوسرے سال وہ اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں ما حرم اللہ تاکہ پوری کر لے گنتی ان مہینوں کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ادب کے لیے بتائے ہیں فی الحال پھر یہ حلال کرتے ہیں جو میں اللہ نے حرام کی ہے یہ ایک رسم تھی مشرقین کے اندر اور وہ یہ کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں لیکن اگر ان حرمت والے مہینوں میں ان کو موقع مل جاتا اپنے سے کمزور دشمن پر حملہ ابور ہونے کا تو یہ اس حرمت والے مہینے کو اگلا مہینہ قرار دے دیتے اور اس مہینے کو حلال سمجھ کر کے یہ لوگ اپنے مفادات کو پورا کر لیتے اور پھر دوسرے مہینے کو قابل احترام درا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے کفر میں مزید زیادتی کر رہے ہیں جو چار مہینے حرمت والے ہیں وہ تو وہی متعین مہینے ہیں کہ جو ہر حال میں حرمت قابل احترام رہیں گے اس لحاظ سے کہ اس میں کی جانے والی نیکیوں پر اللہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و عطا فرماتا ہے <سؤال> ان کافروں لئے ان کے ان برے امان مزین کر دیے ہیں ہیں اللہ دل القوم کافرین اور اللہ کافر لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا اس لیے وہ انسان ہو کر اور عقل اور فکر رکھتے ہوئے بھی ایسے حرکتیں کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کہ جو بالکل اندوں اور بہروں والے ہیں اور جو انسانیت سے بہت دور ہے اقر دعوانا انہم زندہ سب العالمین اور اللہ من الشیطان الرجیم بسم يَا آمنوا ما پر توبہ کے یہ چپٹر رکو ہے اور یہ رکو آپ نمبر اٹھتی سے لے کر آیت نمبر تینتالیس تک کے آیاتوں مشتمل ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک اہم غزے کا بیان فرمایا ہے اور اس غزے کے متعلق اللہ نے احکامات اور ہدایات بھی ہے یہ غزوہ غزۂ تبوک کے نام سے تباریک میں مشہور ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غضو ہے تبوک مدینہ کے شمال میں اس شام کی سرحد کے ساتھ ایک مقام کا نام ہے شام اس وقت رومی مسیحوں کی حکومت کا ایک اہم ترین صوبہ تھا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہجری میں جب فتح مکہ اور غزہ ہونین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرہ عرب کے اہم حصے اسلام حکومت کے زیر نگی آ چکے تھے اور مسلمانوں کو کئی عرصوں کے بعد ذرا سکون کا وقت ملا تھا مگر جزات باری تالا نے پرانی مجید میں دین اسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے دلی رہ عالدین کلی ہی کہ اللہ نے دین کو اس لیے نازن کیا ہے کہ اس دین سے وابستہ روگ یعنی مسلمان اس دین کو تمام ابیانباطلا پہ غالب کر دے اس کو اس تو اسلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین سے وابستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقات ہے ان کو پھر فرصت کہاں ملتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زیرتون کا تیل لا کر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم یعنی ہر نے اپنے فوج مقام تبوب پر سرحدی شام پہ جمع کر دی ہے اور فوجیوں کو پورے ایک سال کی تنخواہ پیشوی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے اور عرب کے بعض قبائق سے بھی ان کی ساز باس ہے اور ان کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ مدینہ پر سب مل کر ایک بار ہی حملہ کریں گے گویا انہوں نے سارے کفار کو اپنا ایک بنا لیا ہے جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے حملہ اور ہونے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے وہی مقابلہ کیا جائے جہاں ان کے فوج جمع ہیں اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک چیز اور ایک بات ہمیں بڑی نمایاں ملتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کسی کفار قوم کے طرف سے حملہ اور ہونے کا خطرہ محسوس کیا تو پہلے ایسے کہ وہ کفار قوم اسلامی مملکت پر حملہ آور ہوں مسلمان آگے بڑھ کر انہی کے ملکوں میں ان کے اس حملے کے ارادے کو نابود کرتے تاکہ ان کے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی ان کے ارادوں سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں معلوم ہو جا سکے کہ دوسروں کو بے آرام کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ اتفاق سے سخت گرمی تھا اور مدینہ کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے ان کی کھڑکیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے جس پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کے گزارا کا مدار تھا اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح عام ملازمت پیشہ لوگوں کے جیبے مہینے کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہے اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم پر خالی خات ہوتے ہیں ایک طرف افلاس اور غربت اور دوسری طرف قریب آمدنی کی امید اس پر مزید موسم گرما کی شدت اس قوم کے لیے جس کو ابھی ابھی ایک خریف کے ساتھ آٹھ سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا ایک انتہائی صبر اور آزما امتحان تھا مگر وقت کا تقاضا تھا اور یہ جہاد اپنی نوعیت میں پہلے سب جنگوں سے اس لیے بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی اور یہاں ہر خلق شاہ شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا اسی لیے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پوری مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی شرکت جہاد کی دعوت دی یہ اعلان عام مسلمانوں کے لیے ایک سخت امتحان تھا اور مناسب دعویداروں کا ایک امتیاز بھی اس کے علاوہ لازمی نتیجے کے طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے تھے قرآن کریم نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدہ جدہ اشارت فرمائے ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لوگوں کے جو مختلف حالات بن گئے تھے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حالات بیان فرمائے ہیں ایک حالات ان کا تا کہ جو مکمل مومن تھے جو بلا تردد جہاد کے تیار ہو گئے اور سے وہ لوگ جو ابتدا کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے ان دونوں طبقوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یعنی وہ لوگ قابل مداح ہے جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا اتباع کیا بات اس کے کہ ان کے دلوں میں سے ایک فریق کے دلوں میں لوزش پیدا ہو گئی تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کے بنا پر اس جہاد میں نہ جا سکے اس کے مجید مبارک و تعالیٰ نے اشرف فرمایا ہے کہ علا بوافع ولا علا ان کے عذر کی قبولیت کا اظہار فرمایا ہے چوتھی قسم کے ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے کاہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان کے متعلق کئی آیاتیں اللہ تبارک و تعالی نے تو آخرون آ مرجون خلفوا یہ وہ تین آیاتیں ہیں جو ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جن میں ان کے کاہلی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبی فرمائی اور بالآخر اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر کے ان کو بشارت سنائی پانچواں طبقہ منافقین کا تھا جو اپنے نفاق کی وجہ سے یعنی منافقت کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چپان نہ سکیں اور شرکت جہاد سے الگ ہو گئے۔ اس طبقے کا ذکر بہت سے آیات میں ہے چھٹا طبقہ یا جماعت ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کے غرض سے مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ماں کم تمہیں کیا ہوا یہ ذاکیلہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروفی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں کھوج کر جاؤ اس سے پل تم تم لوگ گرے جاتے ہو زمین پر یا بوجھل ہوتے ہو زمین کی طرف یعنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ فرماتی تم دکھائی تھی کیا خوش ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر من آخرت آخرت کو چھوڑ کر تو سنو سنا متعلق اللہ قلیل سو کچھ نہیں ہے نفع ہٹانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم اللہ تن فرو اگر تم نہ نکلو گے علیما تو وہ تم کو درناک آزاد دے گا وہ یسبل قومن غیر اور وہ بدلے میں لائے گا اور لوگوں کو تمہارے سوا ولہ تذر ہو شعہ اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ ولاک اللی شیخ قدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے۔ شروح اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط نسر اللہ تو اس کی مدد کی اللہ نے از اخرجہ الروین اکفر جس وقت ان کو نکالا تھا کافروں نے سانی سننے جبکہ وہ دوسرا تھا دو میں از ہمافر غار جب وہ دونوں غار میں تھے اس یقول بھی ہی جب کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے یعنی خرگ سے کہ لا تحزن غم نہ کرنا ان نوح معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فعن ضل اللہ پھر اللہ نے اتارے اپنے طرف سے اس پر تسکین بجن دل لمت روہا اور اس کی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فوجوں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا وہ جانا کلیمت اللہ غفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے ڈالی بات کافروں کی وہ کلیمت اللہ اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی یعنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کی تفصیل صحیح احادیث میں آئی ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشقین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقینا ہمیں دیکھ لیں گے اس لیے کہ غار کے اوپر جو پڑا پتھر تھا وہ لوگ اس پتھر پر آ کر کے کڑے ہو گئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرب عدیف اللہ علیہ وسلم حضور صدی اللہ تعالیٰوں کی تلاشی کی حرض سے تو وہ لوگ اگر اپنے پاؤں پہ نظر ڈالتے ہیں تو اسی پتھر کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرب عدیف اللہ تعالیٰ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکرو کا بھی اس نئے اللہ بخاری میں ہے یہ ابو بکر تمہارے ان دو کے بارے میں کیا خال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی اللہ کی مدد اور اس کے نصرت جن کے شامل خال ہے یہ مدد کے وہ صورتیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ایک سکینت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں سکون پیدا فرمایا اور دوسرے فرشتوں کے تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے مسلمانوں سے کہ ان فروخافن تم نکلو چاہے ہلکے ہو وسے قالن یا بھوجل یعنی تمہارے پاس سامان ہو وہ جہگ ام والن اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مارک سے اور اپنے جان سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ضالکم خیر الکم تمہارے حق میں یہی بہتر ہے ان گن تم کالموں اگر تم سمجھ رکھتے ہو اس لیے کہ اگر کفار کے پیچھا کرنے میں تم نہیں نکلو گے تو پھر وہ کفار تمہارا پیچھا کریں گے اور جب وہ تمہارا کریں گے تو وہ بچہ صرف تمہارے ذات تک محدود نہیں بلکہ تمہارا اہل و ایال اور تمہارے گر بھی پر سکون نہیں رہیں گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں لو اور وظن قریبا اگر مال ہوتا نزدید اور سفر ہوتا ہلکا لگتا بہوکت یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے ونا کن بہدت آئی ہی مشقہ لیکن لمبی نظر ان کو مسافت وہ سید لفنا اور اب قسمیں آئیں گے اللہ کے نام کے کہ لو لخرجنا اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے آپ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ خود کو وبال میں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ یہ منافقین غلط بیانی کر رہے ہیں و اللہ عالم الن بے شک اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں من بسم اللہ الرحمن انت ازنت لهم خطا لك وطعلم دس میں پارے سورج توبہ کی یہ ساتواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ترتالیس سے لے کر آیت نمبر سر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو جنگ میں شرکت نہ چاہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے جھوٹے عذر پیش کر کے غزل تبوب میں نہ جانے کی اجازت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ظاہری حضر کو دیکھ کر ان کو رسحت دی تو اللہ تبارک و تعالی ان پہلے آیاتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس بات کی شکایت فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر آپ کو اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اس کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ اور سچ کا پتہ لگاتے ان کو رختی دی جس کے بنا پر یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دھوکہ دیا اگرچہ اگلے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ لوگ محض ہیلا جوی کے لیے اوزر پیش کر رہے تھے ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی جب بھی یہ لوگ جانے والے نہ تھے اور ایک آت میں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس جہاد میں جاتے بھی تو ان سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا بلکہ ان کے سازشیں اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچتا لیکن منشا یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے تو نہ تھے مگر ان کا نفاق کم از کم کھل جاتا اور ان کو مسلمانوں پر یہ تانے کسنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے ان کو خوب بے خوب بنا دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتشار ہے اف اللہ عنک اللہ نے آپ سے درگزر فرما دیا یہ اللہ نے پہلے بات فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناراضگی کے اظہار کو بھی بڑے پیار کے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے وضاحت کی اف اللہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا لما ذنت رحم آپ نے ان کو کیوں رخصت دی حتہ یا طبیعہ میں یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تجھ پر وہ لوگ جو سچے ہیں وہ تادمین اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں کو بھی لاستر نہیں رخط مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ائجاہدین یعنی وہ لڑے اپنے مالوں کے ذریعے و انفسن اور اپنے جان سے اللہ علیہ اور اللہ خوب جانتا ہے تقوی رکھنے والوں کو کہ مسلمان تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے اپنے خواہشوں سے مقدم جانتے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ مومن مومن ہو کر اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے فرامین سے جان کو چھڑا دے اندینہ بے شک آپ سے رخت مانگتے ہیں وہ لوگ لا باللہ والیوم الاخر کہ جن کو ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وابت الوب اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شک ہے فی و اپنے شک ہی میں بٹک رہے ہیں ولو ارادو اور اگر وہ لوگ چاہتے بھی نکلنا تو لا له تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے تیاری کرنا ولیکن لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا سو اللہ نے ان کو روک دیا وکیل قائدین اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے لو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ نہ نکل, نکل کر کے خوشیوں کے ڈنڈوری پیٹ رہے کہ ہم نے بڑے چالاکی سے خود کو بچا لیا اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر یہ خرابیاں پیدا کرتے لو خردی گم اگر نکلتے یہ لوگ تمہارے اندر ماضاد اللہ حوالہ یہ کچھ بھی نہ بڑھاتے تمہارے لیے سیوائے خرابی کے بلا او بہل اور یہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر یبغونکم الفتنتہ تھا کروانے کے ترش میں, میں سے بعض ان کے جاسوس بھی ہے یعنی کچھ جو تمہارے ساتھ منافقین آئے ہیں تو یہ جہاد کے ثواب کی نظر نہیں بلکہ جاسوسی کے غلط سے وہ ممد علیہ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے گزشتہ رکوں میں اس کی وضاحت ہو گزری ہیں تغول فطر من مین قبل وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی باتیں اس سے پہلی وقل لگو لقل عمورہ اور الٹتے رہے ہیں تیرے کام خط تاجا الحق یہاں تک کہ آپ چوادا وظہر امر البا اور غالب ہو اللہ کا حکم وہ اس حال میں کے وہ لوگ اس سے نہ تھے یعنی کئی مواقع پہ انہوں نے یہ کوشش ہی کی کہ مسلمانوں کو کامیابیوں کی بجائے ناکامیوں سے امکنار کر دیا جائے سازش کر کے لیکن اللہ نے اپنے بات کو ان کے بات پر غالب کر دیا امین حمول ازل لی اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے رسبت دے دو نہ اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالو ادا سنو فرفن تصفت آزمائشوں میں اور گمراہیوں میں تو یہ لوگ پڑھ چکے ہیں جہنم علم تو تم بال کافرین اور بے جہنم گیر رہی ہے کو. یہ ایک شخص ہے جن کا نام تاریخ روایت میں آتا ہے قیس کہ یہ بڑے ہٹے کٹے مناسب تھے اور یہ آ کر کے وزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب مجھے امتحان میں نرم ہے اس لیے کہ میں وہاں جاؤں گا تو پھر خود کو قابو میں نہیں رکھ سکوں گا اور پھر میں گناہوں کا طبقہ کروں گا لہذا میرے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے یہیں پہ رہنے دیجیے اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان تصب کا حسن اگر آپ کو پہنچے کوئی خوبی یا خوشحالی کو ناگوار گزرتی ہے وہ ان تصب کا مصیبت اور اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی پریشانی وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من امرانہ ہم نے سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی سے یعنی ہم نے دور اندیشی کا مظاہرہ کر لیا اور خود کو وہ بچا لیا وہ فرحم اور وہ پھر کر جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے بول کہ ہر گز نہیں پہنچے گا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے مولانا وہی ہمارا کار ساز ہے وا اللہ کا علم ونون اور اللہ پر بس چاہیے کہ ایمان والے پر وسا بول کے دیجیے ہل تربسون بنا اللہ حسن کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی کیربسم اور ہم امیدوار ہیں تمہارے بارے میں من یہ کہ ڈال دے تم پر اللہ کو آزاب اپنے طرف سے او بھی اے دینا یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تربسوس ہو تم بھی انتظار کرو ان محکم و تربیس بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں یعنی تم ہمارے بارے میں جن دو رائےوں کے انتظار کرتے ہو کہ بے مسلمان شہید ہو جائے تو بے شہادت کو تو ہم اپنا نقصان نہیں سمجھتے یہ تو ہم اپنے لیے خوبی سمجھتے ہیں اور دوسری یہ کہ ہمیں اگر اللہ نے ظاہری فتح تا فرمائی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نفل اور ایک اضافی احسان ہے اس لیے کہ ہمارے جنگ دنیا بھی مال اور اسباب کے حصول کے لیے تو نہیں بلکہ ہمارا یہ جنگ اور ہمارا یہ جہاد علی مت اللہ کے لیے ہے. قل کی دیجئے او یہی شخص جد بن قیس جس نے بہانہ کیا تو اس نے کچھ پیسے اور روپے حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ میرے طرف سے یہ قبول کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ آیا تین فرمائی بول کے لیجیے انفکو تو ان اوگر تم خرج کرو خوشی سے یا نہ سے نہیں یو تقدل ہر قبول نہ ہوگا تم سے انکم کنتم قوم فاسقین بے شک بڑے تم نافرمان لوگ ہو وہ میں منا اور منع نہ ہوا ان کا ان تخبن ہوں نہ فقات ہوں یہ کہ قبول ہو ان کا ان کا خرج کیا ہوا کا فروب اللہ ہے مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کے اللہ کے ساتھ اور, اور اللہ کے رسول کے ساتھ ولا اتون سوداتا اور وہ نمازوں کو نہیں آتے اللہ وہم کو مگر اس حال میں کہ وہ بڑے سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہیں ولافون اللہ وہم کارغون اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر بری دل سے حالانکہ رائے خدا میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے لہذا نیک نیتی اور خوشگری سے خرچ کرنا چاہیے فائدہ تو جب کا ام والا وہ تعجب نہ ہوں ان کے مال اور ان کے اولاد سے کہ بھائی اگر یہ اللہ کے نافرمان فرمان ہے تو پھر اللہ نے ان کو یہ ظاہری خوشحالی کیوں دی ان نماید اللہ چاہتا ہے تاکہ ان کو انہیں چیزوں کے ذریعے سے عذاب دیں فی الحل کی دنیا جنگی دنیا بھی زندگی میں, بھی کہ یہ دنیا میں کمایا ہوا اللہ کے نا کے ذریعے مال ان کے لیے وباد جان بن جاتا ہے اور یہ اولا اور یہ گمبا یہ ان کے لیے اللہ کا قہر بن جاتا ہے پتہ صاحب کام اور تاکہ نکلے ان کی جان وہ ان میں کہ وہ احسان ہی رہے اور وہ قسمے کا ہیں اللہ کی کہ وہ بے تم ہی میں سے ہے اللہ فرماتے ما ہم منکم تم میں سے نہیں ہے, لیکن وہ بڑے درپوک قوم ہے لو مل اگر وہ بائے کوئی پناہ گاہ او مغارات یا کوئی غار او مد یا کوئی سر گسانے کی جگہ لول لو اے لے گیے تو یہ ضرور الٹے باغ دے اس کی طرف یماون اس حال میں کہ وہ رسی توڑ کر کے چلے جاتے ہیں یعنی یہ اتنے ڈرپوک قوم ہے غفار اور منافطین اومنف صدقات اور بعض ان میں وہ ہے کہ جو آپ کو تانگ دیتے ہیں آپ پر الزامات لگاتے ہیں خیرات اور صدقات بانڈنے کے معاملے میں یہ کچھ لوگ تھے منافقین اور بعض عرب کے بدو کہ جو صدقات اور مال غنیمت کی تقسیم کے وقت دنیاوی خیرث اور خود غرضی کے راہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زبان تان کھولتے تھے تقسیم میں انصاف کا پہلو مرحوز نہیں رکھا گیا لیکن ان کا یہ اعتراض اور یہ زبان درازی سب ہوتی تھی جب ان کو ان کی مرضی کا چیز نہیں مل جاتا تھا اور جب ان کو ان کے خواہش کی چیز مل جاتی تو پھر وہ بڑے تعریفی کیا کرتے تھے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں تو منہا رو اگر ان کو ملے ہو جو وہ چاہتے ہیں تو وہ راضی ہو وہ علم یو تو منہا اور اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے الام ختون تب وہ بڑے ناخوش ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمَ رضو مَا آتَاهُمَ الله ہوں اور اگر وہ راضی ہو تو اس پر جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ آلو کے حسب اللہ کی ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے یعنی ہمارا اس سارے تگود کا مقصد تو اللہ کی رضا کا حصول ہے اور جو کچھ پھر ان کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے مل جاتا وہ اس پر اناج تصندی کا اظہار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کی چیزیں عطا کرتے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح اپنے رویوں کا اظہار کرتے وہ اور وہ کہتے حسب اللہ کہ ہماری اللہ کا ہی کافی ہے سی اللہ فضل ہی سو دے دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے رسول اور اس کا رسول امنا اِن اللہ بے شک ہم کو تو اللہ ہی چاہیے ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں اور ہمارا مقصد اس طب دو سے یہ دنیاوی اسباب کا حصول نہیں ہے لیکن جو لوگ صرف دنیا اور دنیا کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے آپ کے اردگرد گھومتے ہیں تو ان کو اللہ نہیں اسباب چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اوہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا قلوبهم من دس پارثہ کی یہ آٹھواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ستاسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں وہ گزرا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ منافقین اور کچھ دہات سے آئے ہوئے لوگ زکوٰۃ اور صداقات کے حصول کے لیے تو وہ دو میں مصروف رہتے اگر ان کو ان کی مرضی کی چیز دیا جاتا تو بڑے تاریخی کرتے اور اگر ان کو ان کے مرضی کی چیز نہ ملتا تو وہ پھر الزام لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوۃ اور خیرات کے تقسیم نکار اللہ کے حکموں کی روشنی میں ہوتا تھا کہ بھائی زکوات اور خیرات کے کون مستحف ہیں اور کون نہیں تو اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں اور وہ ہے آٹھ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نماز بے شک صدقات لفظ صدقات یہ صدقہ کی جمع ہے اور صدقہ لغت میں مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے خارج کیا جائے جیسے کہ قاموس قرآن میں امام راغب نے مفردات القرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول اور فعل میں صادق ہوں اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض کو دنیاوی غرض نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اس لیے جس صدقے میں کوئی نام اور نمود یا دنیاوی غرض شامل ہو جائے تو قرآن کریم نے اس کو کل عدم قرار دیا ہے لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کے روح سے عام ہے نفلی صدقے کو بھی کہا جاتا ہے اور فرض زکات کو بھی نفل کے لیے اس کا استعمال عام ہے فرض کے لیے بھی قرآن مجید میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے کہ دوسری جگہ اللہ کا اشیا ہے کہ اموالہم صدقتل اور اس آیات میں جو اللہ کا ذکر ہے کہ ان مصدقاتو کہ بے شک صدقات تو یہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے ابھی زکات کے مستحقین کون کون لوگ ہیں تاکہ زکوٰ کا شدہ مال ان مستحقین میں تقسیم ہو اور ان مستحقین کے علاوہ دوسرے لوگ زکوات کے تقسیم اور خیرات کے تقسیم کے معاملے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پھر ان فرائض کے تقسیم کاروں پر زبان ترازی یا کوئی الزام وغیرہ نہ لگائے جناج اللہ کا ہے کہ یہ جو زکات ہے اس کے مستحقون ہیں للفقراء وہی لوگ ہیں کہ جو مفلس ہو وساکین اور وہ جو مسکین ہو والعاملین وح اور وہ کہ جو زکات کے جمع کرنے پر عامل مقرر کیے گئے ہو و الم اور وہ لوگ کہ جن کے تعلیم کے لیے ان پر خرچ کیا جائے ایسے لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کے طرف راغب ہیں ان کو اسلام کے طرف لانے کے لیے کچھ ان کی مدد کی جائے زکوات کے مال سے تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائے اور اسلام کی خوبیوں کو جان سکیں اور پھر رقاب اور اسی طریقے سے گردنوں کے چڑانے میں یا قیدیوں کے آزاد کرنے میں تو قیدیوں کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسے قیدیوں کے آزاد کرنے میں نہیں کہ جو قیدی قید سے آزاد ہو کر معاشرے کے اندر پھر سے فساد برپا کرے یا ان قیدیوں کے آزادی میں نہیں کہ جو قیدی مجرم ہو ہاں ایسے ملزم قیدیوں کے آزادی میں کہ جن کو خود یہ استطاعت نہ ہو مالی کہ وہ اپنا پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر سکے اور وہ غریب ہو اور وہ مسکین ہو تو ان کے آزادی میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ اور وہ لوگ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان, ان کے پاس پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس میں سے اپنا قرض ادا کرے تو ان کے پاس باقی بھی کچھ بچے وہ سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں یہ مصرف ہیں اب اللہ کے راستے سے امراض کون سی مصرف ہیں تو یہ ایک جامع لفظ ہے اور اس میں وہ تمام مصارف آتے ہیں کہ جن میں زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے کے صرف کرنے یا خرچ کرنے سے دین اسلام کے تبلیغ اور دین اسلام کے سربلندی کا کام ہوتا ہو وہ جو بھی مصرف ہو چاہے تبلیغ سے وابستہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہو یا ایسے اداروں پہ خرچ کرنا ہو یا ایسے کتابوں پہ خرچ کرنا ہو کہ جس سے دین اسلام کے سربلندی مقصود ہو تو وہ وفی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے وبل السبیل اور مسافروں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے ایسا مسافر کے جن کے پاس راہ نہ ہو فریض من اللہ یہ اللہ کی طرف سے کرایا ہوا حکم ہے واللہ اللہ علیہ حکیم اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے تو اس حکیم اور علیم ذات نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف خود سے بتا دی کہ بھائی ان لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جا, جا سکتا ہے زکوات اور خیرات کا امینہ اور ان سے بعد وہ لوگ ہیں یو زون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگوئی کرتے ہیں وہ یقینا اور کہتے ہیں ہوا کہ وہ تو کھانوں کا بڑا ہلکا ہے یعنی جو بات سنتے ہیں دوسروں سن کو بتا دیتے ہیں کل کہہ دیجیے عزون و خیر اللہ کم یہ کھانوں کا حلقہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ یہ امین البلّہ ہی امین المین کہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور وہ یقین کرتا ہے ایمان والوں پر ورحمت رحمۃ اللہ امن و من اور وہ رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں والذین اور وہ لوگ یہ عزون رسول اللہ ہیں جو بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لحم عذاب شدید عذاب عزاب ان کے لیے درناک عذاب ہے تو اللہ کے رسول کے خلاف بدگوئی کرنا اور آپ کے تعریف کے بجائے آپ کی تختیص کرنا اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے لیے عذاب شدید ہے یخلفون اب اللہ وہ لوگ قسم کا ہیں تمہارے لیے اللہ کے رضو تاکہ وہ تمہیں راضی کریں واللہ اللہ حق و امرض اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضروری ہے راضی کرنا ان کا ان اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو بھائی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں اور اللہ اور اللہ کا رسول پختہ ایمان اور نیک احمد سے ہی راضی ہوتے ہیں ظاہری قسموں سے نہیں آگی وہ سدا آگ رہے گا اس میں ذلك الحز یہی بہت بڑی رسوائی ہے یہ ضرور منافق ڈرا کرتے ہیں منافقین اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی صورت تو نت بھی اہم کہ ان کو خبر دی جائے اس کا جو کچھ ان منافقوں کے دل میں ہے اس سے منافقین ہمیشہ ڈرا ہیں پولیس تہذیب آپ کہہ دیجئے کہ تم مزہ ہوڑا ہی دو ان اللہ مختہ تحبر <تَحضرون> بے شک اللہ کھول کے رکھے گا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو اس لیے کہ منافقین بظاہر آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے اپنی وابستگی کا قسم کا کر کے وہ لوگ اظہار کرتے تھے لیکن دل ہی دل میں ان کو یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ کہیں اللہ ہمارے دلوں کی بیت کو اپنے رسول اور مسلمانوں کے ظاہر نہ کرے تو اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ تمہیں جس چیز سے ڈر ہے اللہ جلد اس کو مسلمانوں پہ ظاہر کر دے گا یعنی اللہ تمہارے باطنی منافقت کو مسلمانوں پہ ظاہر فرما کر تمہارے حقیقت کو اشکار کر دے گا انس الم اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں إِنَّمَا ان حضو نلاب کہ بے شک ہم تو بات چیت کرتے تھے اور ویسے دلدگی کے معاملات میں لگے ہوئے تھے یعنی یہ باہمی گفتگو میں جو اسلامی احکامات مسلمانوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں تو اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تم نے سلام ہو یہ کچھ کیوں کیا تو اور کیوں کہا تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے کل کہہ دیجیے اب اللہ ہی وہ آیات ہی وہ ہی گن تم کیا تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے ہو مذاق اڑاتے ہو یہ وہ آیات ہے جس سے فتح کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کا احتجاج چاہے اس کا مقصد اور عقیدہ مذاق اڑانا ہو یا نہ ہو اور اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا اور اللہ کی رسول کی کسی سنت کا مذاق اڑانا یہ کسی طرح بھی مومن کا شانہ نشان نہیں ہے اور مومن کو مومن ہونے کا دعوی کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہوں چاہے اس کا خدا ہو یا نہ ہو اس لیے کہ یہاں پہ مناسبین تو یہی کرتا کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے جو آپ کے بارے میں کچھ کہا یا مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہا یا اللہ کے حکموں کے بارے میں کچھ کہا وہ تو اسے ہم نے دلندگی کی کمی مزاق کی ہے ہم نے کوئی کوئی بختہ سے کہا تو اللہ کے حکم کے ساتھ چاہے نماز کی صورت میں ہو زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا حج کی صورت میں ان کا نقل اتارنا مزاق اڑانا کسی طرح درست نہیں ہے اللہ کے کسی حکم کا مزاق اڑانا اللہ کے رسول کی کسی بھی سنت کا مزاق اڑانا یہ کسی طرح بھی جلوس نہیں ہے بہانے مت کرو قد کفر تم بعد ایمان یقینا تم کافر ہو گئے ہو ایمان کے اظہار کے بعد انا فن طو اگر ہم معاف کرتے تم میں سے بازوں کو تم تو نوزن ہم عذاب کریں گے گرو کو بے ان مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں اور مجرم لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں چھوٹنے کے نہیں من الرجیم بسم اللہ باخاوان من سیکو عن فنسيهم ان هم الفاسقون دس پار سورہ توبہ کی یہ نو رو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ستاسٹھ سے لے کر آیت نمبر ترہتر تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے منافقین اور مسلمانوں کے اعمال کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے کہ جس سے ایک عام ذہن رکھنے والا مسلمان بآسانی با یہ معلوم کر سکے کہ منافق کون ہے جو کہ اللہ کے نظر میں مسترد شدہ اعمال رکھتا ہے اور مومن مخص کون ہے جن کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درج قبولیت سے ہمکنار کر دیے جاتے ہیں اور اللہ آخرت میں ان کو عجل عطا فرمائے گا ان امال کے بدلے گزشتہ رکو کے آخر میں منافقین کے ایک طرز کو اللہ نے بیان فرمایا تھا اور اللہ نے ان کے اس طرز عمل کو مسترد فرمایا تھا اور یہ وضاحت فرما دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے پھر اس سے یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول یا اس کی سنت یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑائے کہ منافقین اپنے انفرادی اجتماعات میں جب وہ مسلمانوں سے علادہ ہوتے تھے تو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول اور اس کی سنت کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ سر کیوں کرتے ہو تم نے کہ ہم لگی کا سامان کرتے ہیں غم بہلانے کے لیے ہم یہ ہنسی اور مذاق کا سامان کرتے ہیں حقیقت میں ہمارا مقصد ہنسی اور مذاق اڑانا نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ کیا مذاق کے لیے تم نے اللہ اور اللہ کے آیاتوں کو پایا ہے اور اللہ کے رسول کو پایا ہے کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ تو اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے موناسقین کے اعمال کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے تناچہ ایک شادی برطالہ المنافقون منافق مرد المنافقاتوں اور منافق عورتیں باوہم من میں باون وہ سب ایک ہی ہے آپس میں اس لیے کہ ان کے زندگی کا مقصد ایک ہے یا مرون بل लोगों को وہ لوگوں کو बुरी बातें ہیں بری باتیں وہ انہوں معروف اور لوگوں کو اچھی باتوں سے روکتے ہیں وہ یک <عَائدِيهُم> اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں یعنی راہ خدا میں اللہ کی دی ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے اور عام احکامات کے معاملے میں ان کا رویہ رہے یہ ہے کہ نسل گویا وہ اللہ کو بھول گئے فنسی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو بھلا دیا اس کے ظاہری معنی یہ ہے اس آیت کی کہ ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نشان اور بھول سے پاک ہیں مراد اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اعمال سے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے کہ وہ بھول گئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملے میں ان کو ایسے ہی چھوڑا کہ کی نہیں اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ نا رہا ان المنافقین هم اناف هُمُ ملفا سکون یقیناف وہی نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین وعدہ کرتا ہے منافق مردوں سے منافقات اور منافق عورتوں سے ول اور عام کافروں سے نار جہنما جہنم کی, کی خالدین خوردین جس میں سدا رہیں گے وہ ان کے لیے وہی بس ہے اللہ اور اللہ نے ان کے اوپر پٹکار کی اللہ نے ان کے اوپر لانت کی والم عذاب مقیم اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے جب زینہ ان لوگوں کی طرح مین قبل جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں قانو اشدمن کو مخوت وہ تم سے طاقت میں بڑھ کرتے وہ اکثر ام و اولادن اور وہ زیادہ رکھتے تھے تمہارے مقابلے میں مال بھی اور اولاد بھی یعنی افرادی قوت بھی پر وہ فائدہ اٹھا کے اپنے حصے سے قبل کم بے خدافم جس طرح کے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اپنے حصے کا وہ تم اور تم بھی چلتے ہو کل لبی ان لوگوں کے طرح حاضو کی جس چال وہ چلے یہی وہ لوگ ہیں خبر تک دنیا والا آخر کہ مٹ گئے ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ادا ایک اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے یہ لوگ اپنی دنیا زندگی سے فائدہ اٹھا گئے اللہ نے جتنی زندگی ان کو دی تو یہ بھی اپنی زندگی سے اپنی مرضی کے طرح اپنی مرضی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کہ ان سے پہلے منافقین اور کفار نے اپنی زندگی کے حصے سے فائدہ اٹھا لیا یعنی جو چاہا وہ کر گئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ فائدہ اٹھا لیکن انجام کار ان کے خسارے کا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیات میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ یہ بھی اپنے سے پیش رو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے ہی کے کر رہتے ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرامین سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلے امتی کر چکی ہے ہاتھ در ہاتھ اور بالش در بالش یعنی ہو بہ ان کے نقل اتارو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھس جائے تو تم بھی گھسو گے یہ وہ حیوان ہے چھوٹا سا جو زمین کے اندر سراخ کرتا ہے اس میں پھر گھس گوش کر کے اپنا ڈر ڈالتا ہے اس میں تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی اپنے سے پیش رو نا فرمانوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے ایسے چلو گے ان کے نقش قدم پہ کہ یہاں تک کہ اگر وہ زمین میں ایک سوراخ کے اندر گھس جائے تو تم بھی سوچ اور بیچار کیے بغیر اس کے پیچھے چڑ پڑو گے حضرت نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کی تصدیق کے لیے اگر تمہارا جی ہے تو قرآن کی سن کر فرمایا کہ میں اشبہ اللہ تبل بارہ یعنی آج کے رات گزشتہ شب سے کیسی ملتی جلتی اور مشادے ہے یعنی وہ گزشتہ امتیں جو اللہ کے احکامات اور ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں کے تعلیمات کے ساتھ جو کچھ کر گئے اس امت کے آخری لوگ بھی یہی کچھ کرتے رہیں گے یعنی یہ انہیں مشابہت اختیار کریں گے حدیث کا مقصد بڑا واضح ہے کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کی طریقوں پہ چلنے لگیں گے اور مناسبین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان بھی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں نصاب کے جراثیم میں پائے میں جاتے ہیں صلاحۂ امت کو اس سے بچنے اور بچانے کی اللہ تبارک تعالی نے بڑی تاکید فرمائی ہے اللہ تبارک تعالی کا عدم نب الدین کیا نہیں پہنچی ان لوگوں کو خبر ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں جنہیں قوم نوح و عدن اور قوم عاد وہ سمود اور قوم سمود و قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم و اسحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں کے حالت ولمفیقات اور ان لوگوں کے حالت جن پر ان کے بستیاں الٹا دی گئی اطتحم رسول بلبیہ ناتے کہ ان کے پاس پہنچے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح احکامات کے ساتھ اما قان الحزلم سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا ولا کن قانو الف لیکن تے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے اب ان امان رکھنے والوں کے مقابلے میں جو مومنوں کا اعمال ہے وہ یہ ہے ولمون اول اور ایمان والے مرد اور ایمان والے خواتین بعضہم بہم اولیاء ابادن وہ ایک دوسروں کی مددگار رہتے ہیں یہ امرون ابل معروف وہ لوگوں کے لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتے ہیں وہ انہاؤ نان کر اور لوگوں کو برے باتوں سے روکتے ہیں اور وہاں پہ مناسبین کے بارے میں تھا کہ یہ امرون ابل من کراؤ نانل کہ کے وہ مناسب لوگوں کو برے باتوں کی کرنے کے تاکید کرتے ہیں لوگوں کو برائیوں کی طرف راغب کرتے ہیں نیکیوں سے روکتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں مسلمان اور مومن لوگوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور اچائیوں کے اپنانے کی ترتیم کرتے ہیں ان کو برائیوں سے روکتے ہیں وہ یوقین ان خدافہ اور یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ یوتھ زکاتا اور یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مناسب کا جو طرز تھا وہ یہ تھا کہ وہی ہند کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھا ہے یعنی خدا خدا میں دیتے نہیں وہ یوتی اور رسول اور یہ تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاد کرتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے کہ انہوں نے نسول اللہ فنسیہم کہ ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تھا اللہ کو کو اور یہاں مسلمان وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھولتے نہیں بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جلد اللہ رحم کرے گا جن نبو عزیز الحکیم بے اللہ زبردست حکمت والا ہے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں مردوں کے ساتھ والمؤمنات اور ایمان والی خواتین کے ساتھ جنات تجری من تختح الحار ایسی جنتوں کا کہ جس کے نیچے نہریں دے رہی ہوں گی خالدین فیحت سدا رہیں گے اس میں نہ تو وطن اور پکیزہ رہائش گائے جنات اگمن ایک ایسی جنت میں جو باغ اور بہار سے برپور ہوگا ورزوان من اللہ اکبر اور اللہ کے رضا سب سے بڑھ کر ہوگی ہوگی ذالکہ والفوظ العظیم یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی اور ان کے مقابلے میں منافقوں کے بارے اللہ تبارک تعالیٰ کا اشار تھا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ جَهَنَّمَ خولہا کہ اللہ تبارک و کا وعدہ ہے مناسب مردوں منافق عورتوں اور کافروں کے ساتھ جہنم کے آگ کا کہ یہ اس میں سدا رہیں گے اور ان کے مقابلے میں مومن نیک اعمال کے بدولت جنت کے صاف اور شفاف محلات میں رہیں گے اور ان کو اللہ کے رضا مندی حاصل ہوگی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے واحد الحمد للہ روحن روح ندی دل گفار منافقین جہن وسلم دسویں پار سور کی یہ دسواں رکو ہے یہ رکو آئٹ نمبر تہتر سے لے کر آیت نمبر اکاسی تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوم ابتدان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کیجیے یعنی حالات اور واقعات کے مطابق ان کے ساتھ پیش آئیے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو یہ مسلمانوں کے نرمی سے غلط فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے خود کو باز نہیں رکھتے تو ان کے ان سازشوں کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا سے ان کے سازشوں کے راستے کو بند کر دیا جائے اور ان کو دباؤ میں رکھا جائے اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے دل غفارا آپ لڑائی کرے غفار کے ساتھ والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ وغیر اور ان کے معاملے میں سختی کا معاملہ کیجئے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجیے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں کہ اس جگہ غیر سے مراد اور سختی سے مراد وہ سختی ہے کہ ان پر احکامات شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رہایت اور نرمی نہ برتی جائے زبان اور کلام میں زلزت اختیار کرنا مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و مطالعہ کے حکموں کے رو سے یہ لوگ جن ربیوں کے مستحق ہے ان ربیوں کا مظاہرہ ان کے ساتھ کیا جائے جہنم اور ان کا ٹھکانا آج ہے وب مصیر اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے جس کے طرف ان سب انہیں پھیر کے جانا ہے باللہ ما قالو. یہ منافقین قسموں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا فالو الْكُفْرِ وَكَفَرُوا القفی وکفرو اور بے شک انہوں نے ایک کفری جملہ کہا اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر بھی وہ ہم اور انہوں نے قص کیا اس چیز کا جو ان کو نہ مل سکی یہ وہ آیات ہے جس کے مفسرین نے پس منظر بیان کی ہے مختلف واقعات کے ساتھ اس آیات کا جو پہلے جملہ ہے کہ یہ منافقین اللہ کے نام کے قسمیں آتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی مفسرین نے آیت کے اس جملے کے پس منظر میں ریئ روایات نقل فرمائے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غز تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے سننے والوں میں کچھ منافقین بھی تھے جن کا تذکرہ پہلے ہو گزرا کہ غز تبوک میں کچھ منافقین مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے تھے لیکن وہ جہاد کے اور اسلام کے سربرند کی غرض سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان تفر و اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اور دوسری قوموں کی جاسوسی کی غرض سے چلے گئے تھے لیکن یہ ہر وقت مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ بھی ہم ان سے حضرت غور لوگ ہیں اس لیے یہ نمازوں میں اللہ کے رسول کے خطبوں میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا جس میں منافقین کے بدحالی اور انجام بد کا تذکر آتا تو حاضرین سے ایک شخص تھا جس کا نام جو اللہ سے بتا جاتا ہے اس نے اپنے مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو ہم لوگ تو ناپسندیدہ حیوانہ سے بھی زیادہ بدتر ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات ہی کہی جو مناسب نہیں تھی ان کی یہ باتیں ایک صحابی نے جن کا نام عامر ابن خیس ربی البا نو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت عامر ابن قیس نے یہ واقعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ عامر ابن قیس نے مجبر پر تحمت باندھی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبری نبی کے پاس بڑے ہو کر قسم کا نے بے دک جھوٹی قسم کھا دی کہ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی عامر جھوٹ بول رہا ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی قسم اٹھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ آپ اپنے رسول پر بذریے وہی اس معاملے کے حقیقت واضح فرما دیں ان کے دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین دی. ابھی یہ لوگ اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ہر جمیل وہی لے کر حاضر ہو گئے جس میں آیات کا یہ حصہ بھی تھا آیات سنی تو فوراً اس مجلس میں کڑے ہو کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صبح میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ ہی سے ہوئی تھی اور عامر ابن بنس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا مگر اسی آیات میں اللہ تبارک کو صدا نے چونکہ توبے کا بھی حق دیا ہے اسی لیے جلح اس کہنے لگا کہ میں اب اللہ سے معافرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توبہ قبول فرما لی اور بعد میں یہ اپنے توبے قائم رہے ان کے حالات درست ہو گئے تفسیر منظر میں قاضی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے بڑے تصویر کے ساتھ یہ وضاحت فرمائی ہے تو آیات کے پہلے حصے میں جو بات ہے کہ یخن نب ما قلو کہ وہ لوگ کس ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس طرح کے خود بات نے اپنے بات کا اقرار کیا اور اگلے حصے میں جو بات ہے کہ وہ ہم کہ ان منافقین نے قصب کیا کیسے چیز کا جس کو وہ پار نہ سکیں فلاں مفسدین نے روایت نقل کی ہے کہ غزل تبو کے واقعا پسی پر منافقین کے ایک بارہ رکنی گروہ ایک گاٹی کے دامن میں اس غرض سے چھپ کر بیٹھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچیں تو ایک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خبر دے دی اور آپ اس راستے سے ہٹ گئے اور ان کی سازش ناکامی سے امکنار ہو گئی تو اللہ اس طرح شرح فرماتا ہے کہ, کہ ان لوگوں نے اس چیز کا قرض کیا تھا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَنُوا إِلَّا أَنْ اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ ان کو دولت مند کر دیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے یعنی اللہ ان کو دیتا رہا اور اللہ کے رسول ان کے ظاہری اسلام کو دے کر مال غنیمت سے حاصل ہونے والے اسباب ان میں تقسیم فرماتے رہے اللہ تبارک کو تعالی فرماتا ہے کہ ان کی یہ رویہ گویا بڑے ناشپی پر مبنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کو معاف کر دیا اور ان کو خوش阿里 جن کنار کی کیا لیکن یہ بدلے میں مسلمانوں کے اور اسلام کے جڑوں کے کاٹنی کے برتے ہیں۔ تو ایتوبو یا کو خیر الہم اللہ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے اپنوں بہتر ہے۔ وہ ایتولو اور اگر یہ روگردانی کرے نہ مانے تو عزبهم اللہ عذابا الیما اللہ ان کو عذاب دے گا درناک عذاب فدنیہ و الاخرہ دنیا میں بھی اور اخرت میں بھی اور کوئی بھی روئے زمین پر ان کا حمایتی اور مددگار نہیں رہے گا اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے وعدہ کر رکھا اللہ سے لہن اتانا من فضلی ہی کی اگر اللہ ہم کو دے اپنے فضل سے پنّا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اس میں سے اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے یہ جو آیات ہے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں مفسرین نے روایت نقل کی ہے جیسے کہ ایک روایت ہے تفسیر ابن جریر میں ابن ابی خاطم اور ابن مرودیا میں تبرانی اور بحتی نے حضرت ابو اماما باہلی ربی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے یہ شخصہ سالبہ بن احتب انصاری یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں قسم اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پیرا کرتے مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں یہ شخص چل گیا مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست کی اور اس درخواست کے ساتھ یہ بھی پیش کی کہ اگر مجھے اللہ نے مالدار کر دیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا یعنی اس میں سے اللہ کے راستے میں بڑے وافر مقدار میں خارج کروں گا تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ کے رسول اللہ مجھے مالدار کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بکریوں میں یہ شہز چر تھا بے پناہ زیادتی شروع ہوئی یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی تو یہ شہز باہر چلا گیا میں نے مدینہ سے باہر چلا گیا اور بکریوں کے چرانے اور دیکھ بھال میں اتنا مصروف ہوا کہ زہر اور آسر کے دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ کے ساتھ پڑھتا تھا باقی نمازیں یہ جنگل میں جہاں اس کا یہ مال تھا وہی ادا کرتا تھا پھر وہی بکریوں میں اور زیادتی اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تم ہو گئی اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ اس نے حاصل کر لی وہاں سے صرف جمعے کے نماز کے لیے مدینہ میں آتا اور پنجگانہ نماز وہی پڑھنے لگا پھر اس مال کے فراوانی اور بڑی تو یہ جگہ بھی چھوٹا چھوڑنا پڑی اس کو اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شہر کے قریب میں اس کے کوئی گنجائش نہیں رہی اس لیے دور جگہ پر جا کر اس نے اپنا قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تین مرتبہ فرمایا اتفاق سے اسی زمانے میں زکت اور صدقات کے متعلق اللہ کے احکامات نازل ہو گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا من صدقتن کہ آپ نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کر دو شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کی صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ سال بن انحاط کے پہلے پہنچے اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں عامل جب سالبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو سالبہ کہنے لگا کہ یہ تو چیزیا ہو گیا ہے جو غیر مسلموں سے لئے جاتا ہے اور میں تو مسلمان ہوں اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں یہ دونوں حضرت وہاں چلے گئے اور دوسرے شخص جو تھے سلمی نے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں جو سب سے بہتر جانور تھے نصاب صدقہ اور زکا کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں کاسدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ جانوروں میں آلہ چانٹ کر نہ لے بلکہ متوسط درجے کا وصول کرے اس تو کہ حکم یہ ہے کہ مویشوں میں سے زکات کے مد میں اعلیٰ درجے کی مویشوں کو نہیں بلکہ درمیانی درجے کے مویشوں کو رسول کیا جائے گا اس لیے ان دو عامل نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں لے سکتے سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں یہی جانور قبول کر لیجئے پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس پھر صالابہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھلاؤ پھر اس کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا ہے جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے اچھا اب تم جاؤ میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ وہرایا جو پہلے فرمایا تھا کہ یا وے کہخت یعنی افسوس ہے یہ جملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ شہر فرمائے بالسلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی اس واقعہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاتی نظر فرمائی آحد الب <اللَّه> یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے آحد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دیں گے تو وہ اس میں سے راہ خدا میں سب اور خیراب دیں گے اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق رشتہ داروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو وہ بخل کرنے لگے اور اللہ اور رسول کے اطاعت سے پھیر گئے تو فاقم یعنی اللہ نے ان کے بد عملی اور بدعادی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں منافقت کو بے کر دیا اب ان کے توبے کی توفیق ہی نہیں ہوگی اور توبے کی توفیق ان سے صلب ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمان بد کی نحوصت ایسی ہوتی ہے کہ توبے کی توفیق بندے سے صلب ہو جاتی ہے ابن جریر نے ابو اماما کی تفصیل روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کے لیے یا وح صالبہ تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں سالبہ کے کچھ عزیز وقار بھی موجود تھے یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فورن سفر کر کے سالبہ کے پاس پہنچا اور اس کی ملامت کی اور بتلایا کہ تمہارے بارے میں قرآن مجید کے آیات نازل ہو گئی ہے یہ سن کر سالبہ گھبرایا اور مدینہ منورہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کیجیے آ صلی اللہ, علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا سب کا قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے یہ سن کر سالبہ اپنے سر پر حاق ڈالنے لگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہیں کی اب تمہارا سب قبول نہیں ہو سکتا سالبہ جب ناکام ہوا تو واپس ہو گیا اور اس کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو صاحبہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قبول کیجیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صانبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی درخواست کی اور ان کو وہی جواب ملا جو حضرت عثمان رضی اللہ و تعالیٰ نے دیا تھا پھر حضرت عثمان غمیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت میں ان سے درخواست کی انہوں نے بھی انکار کر دیا اور خلافت عثمان کے زمانے میں طالبہ مر گیا اور اسے حال میں نا فرمان بر کر وہ دنیا سے چھل پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں پورے واقع کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان مسلمانوں کو جو غربت میں اللہ سے مالداری کے دعائیں کرتے ہیں اور یہ وادی ہی کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے تو راہ خدا میں ہم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں گے لیکن جب اللہ ان کو اپنی فضل سے مال وافری مقدار میں طا فرماتا ہے تو پھر ہیلے اور بہانے کرنا شروع کر لیتے ہیں ان کو سالبا کے اس واقعہ پر غور کرنا چاہیے چنانچہ اللہ کے ارشاد ہے اور میند اللہ اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے وعدہ کر رکھا اللہ سے کہ لئن اتانا من فضل ہی اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو لنصدقن و لنکونن من الصالحین تو ہم اس میں سے ضرور خیرات کریں گے اور ہم صالح لوگوں میں سے رہیں گے فلمہ اتاہو من فضل ہی پر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا بخلو بھی تو اس پر بخل کرنے لگے و تولو و اور پھر گئے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کو انہوں نے ٹھان دیا نتیجہ یہ ہوا کہ فِي قُلوبِهِمْ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں منافقت کو بٹھا دیا یوم قو ن اس وقت تک کہ جس وقت یہ لوگ اللہ سے ملیں گے بما اس وجہ سے حقلف اللہ ماحول کے انہوں نے خلاف کیا اس کا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور بیمار اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں علم یعلمو کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ, یعلم سرهم اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ کو بھی اور ان کے مشوروں کو بھی وأن اللہ اللہ اور یہ کہ اللہ سب چھپے ملاحقین کے ایک اور طرز کا تذکرہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصبے میں مسلمانوں کو تاکید کی اور یہ غزل تبوک ہے کہ بیچوں کے دشمن بڑا مضبوط ہے سفر دور ہے موسم سخت ہے اور جو موسم ہے وہ پیداوار کے لحاظ سے وہ اپنے آخری حصے میں ہیں لہٰذا مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور ہے فصل چونکہ تیار ہو چکی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمانوں کے زائد راہ کے طور پر ان کے لیے چیزوں کو جمع کرتے ہیں منافق مسلمان اپنے اپنے استطاعت کے مطابق چیزوں کو لاتے رہے اللہ کے رسول کے پاس جمع کرتے رہے جن کو اللہ نے زیادہ دیا تھا وہ بڑے مقدار میں لاتے جن کے پاس کم تھا وہ تھوڑے مقدار میں لاتے کوئی جھولی میں چیز اٹھاتے کوئی ہاتھ میں چیز اٹھاتے بعد میں بوریاں لا کر کے رکھ دی تو جو زیادہ مقدار میں سامان لے کر اللہ کے رسول کے سامنے آتے تو منافقین ایک دوسروں سے کان پھوسیاں کرتے ہوئے کہتے کہ بھائی اللہ کو ان کے اسمال کی کیا ضرورت ہے یہ خام اللہ کے نظروں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بھوریاں کی بوری نوڑا کرکے یہاں جمع کر رہے ہیں اور جو منافق مسلمان مخلصین تھوڑا سا مال اپنی بہسات کے مطابق جمع کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس چھوٹی سی چیز کی کیا ضرورت ہے یہ خام خام اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ہاں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی کچھ دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہی احیاتنا فرمائے الیذینا بوذور یلمزون المتطبعین من المؤمنین کہ جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو کھول کے خرش کرتے ہیں پھر سدا خیرات میں وہ لبین اللہ اور ان پر بھی جو نہیں رکھتے خرچ کرنے کے محنت کر فیصلہ پھر ان پر بھی مذاق اڑاتے ہیں سخیر اللہ مل اللہ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دے گا یعنی ان کا مذاق اڑایا جائے گا اللہ اور ان کے لیے کا آزاد ہے یعنی یہ مسلمان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے اللہ تبارک وطلا فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں اللہ ان کے مسلمانوں کے استہزاء اڑانے پر اتنا ان سے ناراض ہو چکا ہے کہ ان تستغفر لهم صبع نمر اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخشش کی دعائیں کریں گے فلیں یافر الله الحم اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا وجہ ذالکی اس لیے بے انہم کفرو بیلہی ورسولہی کہ یہ لوگ منکر ہوئے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول سے واللہ اللہ یہد القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان قوم کو راستہ نہیں دیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم فرحل المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكرهوه اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا بالحر دسو پار سورہ توبہ کی یہ گیارواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکاسی سے لے کر آیت نمبر نوے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ کئی آیاتوں سے منافقین کا حالات اور واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے جو غزلۂ تبوک میں حکم عام کے باوجود شریک نہیں ہوئے ان آیات میں بھی انہی کا اخال اور پھر اس کے سزا آخرت کی وعید اور دنیا میں اندہ کے لیے ان کا نام مجاہدین اسلام کے فہرست سے خارج کر دینے اور اندہ ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے غزل میں صرف یہ نہیں کہ بڑے پیمانے پر یہ منافقین جو کہ برائے نام مسلمان تھے شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے انتخاب کوشش کی کہ اپنے حلقۂ اثر دوست اور احباب کو بھی جہاد میں جانے سے روک دیں اور انہوں نے بڑے محنت کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اس گرمی میں اتنے دور کے سفر پہ ایسے چرا دشمن کے مقابلے کے لیے کیوں جاتے ہو آرام کرو بیٹھ جاؤ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کم سے کم تعداد میں تھبوک میں چلے جائیں رومیوں سے لڑنے کے لیے تاکہ وہ ان کو اپنا ایک آسان لقمہ سمجھ کر کے ان کے کام کو تمام کر دیں یعنی سبوں کو شہید کر دیں اور ان کے دلی مراد پورا ہو جائے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جنگ باوجود قریب تر ہونے کے نہ ہوئی اور اللہ نے منافقوں کے نفاح کو سارے مسلمانوں کے اوپر آشکار فرما دیا تو نانچہ اللہ تبارک فرحل مخلفنا خوش ہو گئے ہیں پیچھے رہنے والے بمقادہم اپنے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کر کے وہ ہو اور انہوں نے ناپسند کیا ایو جہدو باموالہم یہ کہ یہ لڑے اپنے مالوں کے ذریعے وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفلو فیل رفل لا تنفلو فالحظ کہ مت خوش کرو نہ نکلو اس گرمی کے موسم میں کیونکہ گرمی کا موسم تھا ال کے دیتیجیے دو زخ کی آگ تو سختر ہے اس کے مقابلے میں گرمی کے لحاظ سے لوکان اگر ان کو کچھ بھی سمجھ ہوتی کہ وہ ہنسے تھوڑے سے ولیب کو اور ہوئے بہت سا جزا ان بے مکانو یبون یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کماتے ہیں ابن خاتم حضرت عبداللہ نقل کیا گیا فرمایا بكاء ابدا تفسیر مظہری کے حوالے سے ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اس میں جتنا چاہو حاصل پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو رونا شروع ہوگا اور ایسا رونا ہوگا کہ جس کے لیے کبھی بھی ختم ہونا نہ ہوگا یعنی سدا روتے ہی رہنا ہوگا تو یہ جو مسلمانوں کے برخلاف وقتی طور پہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر کے ہنسیاں کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے ہنس لو اللَّهُ إِلَى <منهم> پھر جب آپ کو لٹائے اللہ ان میں سے ایک جماعت کے طرف پھر آپ سے اجازت چاہیں جہاد کے لیے نکلنے کے بارے فقول اب تم ہر ہمیشہ کے میرے ساتھ نہیں نکلو گے ولان تو قاتل ادوا اور نہ میرے ساتھ مل کر کبھی دشمن کے ساتھ لڑو گے انکم نکمر تم اول ابر تین کیونکہ بے شک تم پسند کر چکے ہو بیٹھنا پہلے بار فخر خاشین اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولا احدم اور نماز نہ پڑھی ان میں سے کسی پر مات اباد مر جائیں کبھی بھی وہ اللہ تخم اعد اور نہ کڑا ہو جائیے ان کے قبر پر ان نہ کفر و بلّہ و رسول ہی انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا ماتو وہ فاسقون اور وہ مرے اصحار میں کہ وہ فاسق یہ جو آیات ہیں صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ عبداللہ ابن عبیہ بنسول منافق کے موت کے موقع پہ نازل ہوئی جب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو کہ مخلص مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص عطا فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا پھر حضرت عبداللہ نے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ کی نماز بھی بڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرمایا اور نماز جنازہ کے لیے کڑے ہو گئے تو ہر تمہر اختاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا کپڑا پکڑ کر کے عارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافر کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے نماز جنازہ سے منع فرما دیا ہے جو گزشتہ رکواٹ میں ہو گزرا ہے استا آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو ہرگز غز معاف کرنے والا نہیں ہے تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دعائیں معافرت کروں یا نہ کروں اور آیات میں جو ستر مرتبہ استغفار پر بھی معافرت نہ ہونے کا ذکر ہے تو آپ سو سنت فرمائے کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ دوبارہ استغفار کر سکتا ہوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی کہ اس کے بعد آپ کسی ایسے شخص کے قبر پر اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کرے نہ ہو جائیے کہ جس کا کفر پر موت ظاہر ہو اس سے فقہ امت نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ کسی کافر کے نماز جنازہ مسلمانوں کے لیے ادا کرنا درست نہیں ہے اور نہ اس کے لیے اللہ سے دعائے معفرت جائز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن عبی بن سلول منافق کی نماز جنازہ پڑھائی تو مفسرین نے اس کے کئی وجوہات بیان فرمائے ایک تو اس لیے کہ حضرت عبداللہ جو عبداللہ بن عبئی بن سلول کے صاحب بیٹھے تھے یہ مخلص صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلیف قدبی کے لیے یعنی ان کی دلچوبی کے لیے اور ان کے خیال رکھنے کے لیے یہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اپنا کرتا ادا فرمایا تھا یہ اس وجہ سے مفسرین نے وضاحت کی ہے جو قطبی وغیرہ میں ہیں کہ و بدر کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ حضرت جب گرفتار ہوئے تو ان کے بدن پہ نہیں تھا اور یہ دراز قد کے مالک تھے تو کسی عام شخص کے کپڑے بھی ان کے پورے نہیں ہو رہے تھے اس دورانیے میں عبداللہ بن ابیہ بن سلول جو منافق تھے انہوں نے اپنا کرتا لے کر کے حضرت عبا رضی اللہ ع جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدلے کے چکانے کے غرض سے یہ اپنا کرتا ان کو عطا فرمایا اس غرض سے نہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کرتا ان کے لیے عذاب قبر سے بچاؤ یا عذاب جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے کہ عذاب قبر سے بچاؤ کا سامان انسان کے اپنے امان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشان ہے کہ آئندہ کے لیے ان میں سے جو بھی مر جائیں آپ ان کے نماز جنازہ کے لیے ان کے قبر پر کڑے نہ ہو جائیے ولاج کا انوال اور آپ کو تعجم میں نہ ڈال دیں ان کا مال اولاد ہوں اور ان کے اولاد ان نمای الید اللہ بشک اللہ چاہتا ہے دنیا کہ ان کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے دیں یعنی جن کو یہ دنیا میں سامان راحت سمجھتے ہیں سامان عزت سمجھتے ہیں یہی سامان راحت ان کے لیے وبار جان بن جائیں گے اور طرز حق عنف سہم اور نکلے گی ان کی جان اس حال میں کہ یہ کافر ہی رہیں گے وَإِذَا اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت اور اس میں یہ حکم ہو ان آمنو باللہ کہ تم ایمان لیا اللہ کے اوپر وجہ دو ماں رسولی ہی اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر اس تہذانہ کا تو تج سے رخصت مانگتے ہیں قدرت رکھنے والے بھی یعنی جو جہاد میں جانے کے قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ آ کر کے آپ سے اجازت لینا شروع کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیجیے نکم کم مار قائدین تاکہ ہم ساتھ رہیں بیٹھنے والوں کے حالانکہ پیچھے بیٹھنے والوں وہی لوگ تھے اسلام نقطۂ نظر سے کہ جو یا تو خواتین ہو یا پھر چھوٹے بچے ہو اور یا پھر معذور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد یہ خوش ہو گئے یہ کہ یہ پیچھے رہے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وہ تو <لَقُلُوبِهِم> اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر فہم لائف پس وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کہ راہ خدا میں نکلنے کا کتنا بڑا اجر ہے یا راہ خدا میں خرچ کرنے پر اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے اس طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہے اور ان کے دل و دماغ کام کرنا چھوٹ دیا ہے اللہ کے نب رسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لا ہیں ان کے ساتھ جاہدو سہم وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے والوں کے ذریعے بھی اور اپنے جانوں کے ذریعے بھی بول اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے تمام دھر بھرائیاں کامیابیاں خوشحالیاں بلکہ امن الرحم اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں عبد اللہ علم اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنت ایسی جنت, جنت جن, جن, جن, جن تجرب ان تخت انہار جن کے نیچے نہیں رہی ہے خالدین نفیہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ذالک الفوظ العظیم یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی تو اس بہت بڑی کامیابی کو چھوڑ کر اور اس بہت بڑے کامیابی کو کھو کر یہ لوگ پھر بھی خوشیاں منا رہے ہیں چند روزہ زندگی کے پانے پر اللہ و وطالع فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ناکامی نامرادی اور بد قسمتی ہے واخر یہ رکو ہے اور اس رارہویں رقو کے آیت نمبر چورانوے پر دسویں پارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اسی سورہ توبہ کے آیت نمبر پچانوے سے پھر گیارواں بارہ شروع ہوتا ہے اس رکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے عذروں کو بیان کیا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزل تبو میں ہر حال میں شرکت کر سکنے والے مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والے تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی تاکید کی تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو حقیقت میں جانے سے معذور تھے, تھے وہ مہلس مسلمان وہ اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے معقول حضری پیش کی اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی کہ بے شک آپ لوگ جنگ میں نہ جائیں ان کو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ منافقین لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس سواریاں بھی تھی صحت بھی ٹھیک تھا جنگ کے قابل بھی تھے لیکن انہوں نے جھوٹی ہیلے اور بہانے کر کے اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور عذر بیان کرنے لگے اللہ تبارک و اطالانے یہ آیاتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائیں اس وضاحت کے ساتھ کہ معذور لوگ کون کون ہیں چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت اللہ وبی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے جو اجازت مانگی تھی وہ ایک صحیح عذر کے بنا پر تھی تو منافقین ان کو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ہیرے بہانے پیش کر کے تر جہاد کی اجازت مانگی آپ سر نے اجازت دے دی مگر یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وجہ المذرون المعذرون اور آئے بہانے کرنے والے کچھ دیہات کے رہنے والے لہم تاکہ ان کو رخصت مل جائے وقاد الدینہ اور بیٹھے رہے وہ لوگ تضب اللہ و رسول جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے فیصب اللہدینہ سلد پہنچ جائے گا ان لوگوں کو کفرو منحم جو ان میں سے کافر ہے عذاب العلیم تکلیف دے آزاب لہ سالم تو آفارے نہ ہے ضائفوں کے اوپر ولا عادل مرغا اور نہ مریضوں کے اوپر ولا عادل لذینہ اور نہ ان لوگوں کے اوپر لا یہ جو نہیں باتیں ماں اس چیز کو جسے وہ خرچ کرے خرج کوئی کو گناہ ایزا نسو اللہ و رسول ہی جبکہ وہ دل سے صاف ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ماں عادل مخصوی نہ منصبیل نہیں ہے نہ کرنے والوں پر کوئی الزام اللہ غفور الرحیم اور اللہ اب بخشنے والا مہربان ہے ولا عدل اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے ما جب وہ آپ کے پاس آئے لتا میں تاکہ آپ ان کو سواری دیں بولتا آپ نے کہا لا جی کہ میرے پاس نہیں ماں وہ کم آدی جس پر میں تمہیں سوار کر دوں یعنی تمہیں بطور سواری کے دے دوں طول تو وہ الٹی پھرے تو مین دم ہے اور ان کے آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم کی وجہ سے لا یہ مافون کے نہیں پاتے وہ چیز جس کو وہ خرچ کر سکے یعنی ہے مخلص مسلمان جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن جگہ دور ہے سواری کی ضرورت ہے اللہ کے رسول سے سواری مانگنے کے لیے آئے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تو نہیں جب وہ لوگ نا ہو گئے کہ بے ہم تو اس جہاد میں شرکت کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے اور محروم رہیں گے سواریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تو رونے لگے اللہ تبارک کا تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے صاف گو اور پاک دل مخلص مسلمانوں پر کوئی الزام نہیں اس بات کا کہ یہ جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے ان نمبیر والدینہ بے بشک الزام ہے ان لوگوں کے اوپر یس تعزینہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں وہ ہم اغنیہ اس حال میں کہ وہ مالدات ہیں ربو وہ خوش ہوئے بے یقون و مال خوانص یہ کہ وہ رہے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وہ تب اللہ عالیہ اور اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں کے برف ان بس وہ جانتے نہیں کہ جہاد میں شرکت کے سعادت سے محرومی یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں پہ دسواں پارا اپنے اختتام کو پہنچا و اخبد داوانہ الحمد أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتزرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتزروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والسهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سورہ توبہ گیارہویں پارے کے ابتدائی آیاتیں ہیں اور یہ ابتدائی آیاتیں گزشتہ دسویں پارے کے آخری رکو رکو نمبر بارہ کا دوسرا حصہ ہے اس دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے مناخین کے اس وقت کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزل و سے مدینہ کی طرف واپس ہوئے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے لیے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو جہاد میں شراکت شریک کرنے سے روکا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ واپس لوٹنے لگے تو اب یہ لوگ اپنے وفاداریاں ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں آنے کے لیے ان لوگوں نے ارادے ظاہری کیے لیکن مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے راستے ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نظر فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ منافقین مختلف ہیلے اور بہانوں کے ذریعے آپ کے سامنے آ کر کے عذر پیش کریں گے لیکن آپ ان کو بتائیے کہ میرے سامنے عذر مت بیان کرو اللہ نے مش پر تمہارے حالات اور حالات کے حقائق بیان کر دی ہیں اب جو ہو چکا اسے بھول جاؤ اب آئندہ کے لیے دیکھو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ اگر تم آئندہ کے لیے درست ہو گئے تو اللہ تمہارے حالات کو درست کروا دے گا لیکن اگر آئندہ کے لیے تم نے اپنے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی تو پھر میرے معاف کرنے سے تمہیں معافی نہیں مل سکے گی اللہ تبارک و کا ارشاد ہے ادہ کم وہ لوگ بہانے لائیں گے آپ کی طرف رجاؤ تم الیہم جب آپ پھیر کے جاؤ گے ان کی طرف بول کے دیجیے لا ترو بہانے مت بناؤ ہم ہرگز تمہارے بات کو نہیں مانیں گے اس لیے قدنب عن الله من اخبارکم الا ہم کو بتا چکا ہے تمہارے حالات وسیر الله عملکم اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے عملوں کو ورسولہ اور اس کا رسول ثم تردون پھر تمہیں لٹایا جائے گا الا علم من غیر کے طرف کہ جو جاننے والے ہیں تمہارے چھپے اور کھلے باتوں کا فیندعکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم وہ جو کچھ نے اعمال کی ہیں سیخلفون نب اللہ اب قسم گے اللہ کے تمہارے سامنے قدم تم ام جب آپ پھیر کے جاؤ گے ان کی طرف یہ تو رضوان تاکہ آپ ان سے درگزر کرو آپ رضوان ہوں آپ ان سے درگزر ہی کر دیں لیکن یہ درگزر اس وجہ سے نہیں کہ آپ ان سے راضی ہو گئے بلکہ یہ درگزر اور یہ اعراض اس وجہ سے کہ انہم نہ بشک یہ گندے لوگ ہیں مورن کا ٹکانا آگے جزا ام بے سب یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو کچھ وہ کام کرتے رہیں گے تمہاری لیے آپ ان سے راضی ہوا بھی ہوگئے تو فائن اللہ قوم الفاظ اللہ بے حکمی کے کرنے والی قوم سے راضی نہیں ہوتا دور دراز دیہات کے علاقوں میں رہنے والے کچھ منافق ان کا تذکرہ ہے جس طرح کے دیہات کے رہنے والے لوگ اپنے اسلام میں مضبوط ہوتے ہیں ایسے ہی ان میں سے جو کفار اور منافق ہوتے ہیں وہ اپنے نفاق اور کفر میں بھی مضبوط تر ہوتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کفر اور منافقت میں مضبوط تر ہونا تو اس بات کے لائق ہے کہ وہ ہو اس لیے کہ وہاں پر علم اور علماء کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات سے بے خبر رہتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے البو دیہات کے رہنے والے ارشد وہ سہتر ہوتے ہیں کفر میں و نہافن اور مناسبت میں وہ اور اسی لائق ہے اللہ حدود ما انزل اللہ کہنا سی کے وہ قائدے جو نازل کے اللہ نے اللہ رسولی اپنے رسول پر اللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے وہ من العراب اور بعض دیہاتی میں سے من وہ ہے یا کہ جو شمار کرتے ہیں ما یوفق جو کچھ وہ خرچ کریں مگر تاوان یعنی جو کچھ اللہ کی دیگر مال میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کریں تو اس خرچ کو وہ توان سمجھتے ہیں نقصان سمجھتے ہیں تربس الباف <الدَّوائر> اور وہ انتظار کرتے ہیں تم پر گردش زمانے کا کہ کب ایسا حال آئے گا کہ جس میں مسلمان ختم ہو جائے اللہ فرمت علمۃ انہی پر آئے گی گردش بری وہ اللہ حسن اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ومن العرابی اور بعض دیہاتی میں سے منبوحی ولیومل من آخر جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ تخذ شمار کرتے ہیں ما فیقو جو کچھ مخارج کریں غربات اللہ, اللہ کے قرب کا ذریعہ وصلوات الرسول اور رسول سے دعاؤں کے لینے کا ذریعہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو اور ان کے اس اخلاص نیت کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے پر اللہ کے رسول کے دعائیں بھی ان کو مل سکے اللہ سنو انہا قربت الحم بے شک ان کے راہ خدا میں خرچ کرنا ان کے لیے قربت ہی کا ذریعہ ہے سے ان کو اللہ اپنی رحمت سجل داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمتوں میں ان الله غفور رحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو ایت کے اس आखरी اسے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد میں رہنے والے بعض مخلص مسلمانوں کے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس طرح جہاد کے کفار اپنی کفر میں سختر ہوتے ہیں ایسے ہی دور دراز دیہاتوں کے رہنے والے مسلمان اپنے اسلام پر بھی سرفروشی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قد اشتركوا جو کہ گیارہویں پارے سورہ توبہ کی بارہواں رکو تھا اس میں کچھ دہاتی منافقین کا تذکرہ تھا اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ دہاتی مخلص مسلمانوں کا بھی جو اللہ کی دی ہوئے مالوں میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے قرب کے کی حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ لوگ اللہ کے رحمتوں میں داخل ہو کر اللہ کے قرب کو پالیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے بتفاض بشریت ان سے جو کوتاہیاں سرزد اگر ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے اب یہ جو رکو ہے سورہ توبہ کے تیرہواں رکو یہ آیت نمبر ایک سو سے لے کر آیت نمبر ایک سو گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلص مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے اس بات کی کہ جنہوں نے مخلصانہ طریقے سے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کی پیروی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ہاں رحمتوں میں داخل فرمائے گا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کچھ اہم ترین واقعات ہیں اس رقو میں جو ان شاء اللہ اگیارے شادی برطالیٰ ہے والسابقون اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے والانصار اور مدد کرنے والے والذین تباؤ اور جو ان کے پیرو ہوئے بے احسان اخلاص کے ساتھ رضی اللہ, عنہم اللہ ان سبوں سے راضی ہے وہ رضو اور وہ راضی ہوئے اس سے یعنی اللہ سے تو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اس کے لیے جنت جیسے جنت تجری تختہ الانہار جس کے نیچے نہرے بھی رہی ہے خالدی نفیخہ عبدا وہ رہا کریں گے اس میں ہمیشہ ذالک الفوض العظیم یہ وہ بہت بڑے کامیابی ہے اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ایک وہ جو سابقون الاولون گلاتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے بولو جو سابقون الاولون گلاتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کرام میں سے حضرت سعید ابن مسیع اور حضرت قطع فرماتے ہیں اور انہی کے ساتھ حضرت آتابن بربا بھی ہیں کہ صابقین اولیند وہ صحابہ ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور مفسر قرآن حضرت امام شابی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو صحابہ ہودیبیا کے بیا کے رضوان میں شریک ہوئے وہ سابقین الاولین ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سابقین الاولین وہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی یعنی بیت المقدس کی طرف بھی اور پھر بیت المقدس کے تحویل قبلہ کے حکم کے نزول کے بعد بیت اللہ کی طرف جنہوں نے نماز پڑھی وہ سابقون الاولون ہے اور جو اس کے بعد کے ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ جو گزشتہ لوگوں کے پیروی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی میں داخل ہو گئے حضرت محمد بن کاب خردی رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہوں تو اس شخص نے دریافت کیا یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگرچہ ان صحابہ کرام سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں وہ پھر بھی جنت میں ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو حضرت امام شابی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی یہ آیا تلاوت میں تمام صحابہ کرام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی شبد کے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ربی اللہ عنہم عنہم کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ زینت احسان کی جو شرط لگائی گئی ہے جیسے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بغیر کسی قید و شرط کے سب کے سب بلا استثنا اللہ تبارک و تعالی کے رضا مندی سے یوم مشر سرفراز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے یہ چرمیزی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالان عنہ کے حدیث کے حوالے سے ہیں اور ایسے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ کل نجوم میرے تمام صحابہ کرام گویا آسمان دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں تم, تم, تو تم ان ہی سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے اس لیے کہ ان میں سے کسی کی پیروی ان کے اپنے ذاتی خواہشات کے نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کے قدم اللہ کے رسول کے سنت کا ایک نمونہ ہے تو جو بھی مسلمان ان صحابہ کرام میں سے جس کی پیروی کریں گے تو اس صحابۂ اکر... صحابی کی پیروی گویا اللہ تبارک و تعالی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے اب یہ ہے کہ جو مختلف حالات میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے تو ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمبی فرمائی تھی جو ہم اکثر خطبوں میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے شاید فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا من حرضا سنو میرے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ مختار رویہ اپناؤ اس لیے کہ جس نے ان سے محبت کی تو اس وجہ سے محبت کی کہ انہوں نے مجھ سے محبت کی اور جنہوں نے ان سے بہت رکھا تو گویا انہوں نے مجھ سے بودھ رکھا اس لیے کہ وہ میرے, میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ایسے بے شمار احادیث میں جو صحابہ کرام کے عظمتوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مبنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عظمت کو بیان فرمایا ہے اب ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات یعنی اختلافات اور ان میں پیش آنے والے واقعات کے بنا پر باد صحابۂ کرام کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں پر ان کی طرف بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک خطرناک راستے پہ ڈال رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ وہ ہے کہ جو عظیم تر لوگ ہیں اور عظیم تر لوگوں کے درمیان اختلافی مسائل میں کسی ایک رائے کو درست وہی قرار دے سکتے ہیں جو ان سے علم اور تقوی میں بڑھ کر ہو اور یقیناً اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کے علم اور تقوی کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کو تو حق پہ کہیں اور دوسروں کو نہق کہہ کر ان پر الزامات لگائیں جس طرح کہ ہمارے باز میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسی باتوں پر ناپسندیدہ گفتگو کے کرنے اور اس کے سننے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی کے شان ہے و ممن حولکم من الاعراب اور بعض تمہارے ارد گرد کے جہاد کے رہنے والے لوگ مناشقون منافق ہیں و من اهل المدینہ تھی اور بعض لوگ مدینہ والے بھی مرضوان النبی تھے جو ہڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں مناسب کام آپ ان کو نہیں جانتے اللہ فرماتے ہیں نہ نو ہمیں وہ معلوم ہے ہم جانتے ہیں ان کو سن حوض ہم, ہم ان کو عذاب دیں گے دو بار يردون الى عذاب پھر ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف لٹائیں گے تو دنیا میں بھی عذاب اور وہ, اس وہ عذاب یہ ہے کہ ہر وقت ان کو کٹ کر رہتا ہے اور رہے گا کہ کہیں ہمارے بارے میں اللہ کے رسول پر کوئی ایسی آیات نازل نہ ہو جائے جس میں ہم میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر کے اب اللہ اپنے رسول کو بتا دے کہ بھی یہ لوگ منافق ہیں تو ہر وقت اس عذاب خوف میں وہ لوگ مبتلا تھے وہ اخرون تو اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا خلطن و انہوں نے ملایا ایک نئے کام کے ساتھ دوسرے برے اعمال بھی اس اللہ طل قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے ان اللہ وفور الرحیم بے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ جو آیات مبارکہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزل کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو حکم سنتے ہی بغیر کسی تردد کے فوری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے کچھ لوگ ہو وہ تھے کہ جو ابتدا کچھ تردد میں رہے لیکن پھر ساتھ چل پڑے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے جو پہلے آیات میں ہو گزرا ہے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ان لوگوں کے اعمال ملے جلے ہوئے ہیں کچھ اچھے کچھ برے اللہ تبارک و تعالی ان کے توبہ قبول فرما گے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی فرمایا کہ دس حضرات تھے جو بغیر کسی صحیح حضر کے حضر تبوک میں نا گئے تھے پھر ان کو اپنی اس نہ جانے کے فعل پر ندامت ہوئی ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ اور یہ یاد کیا کہ جب تک ہمارے توبہ قبول کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندے ہوئے قیدی رہیں گے ان حضرات میں حضرت ابوالباب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بڑا مشہور ہے اس طبانۂ ابوالبابا ریاض الجنہ میں مشہور ستون ہے اور اسی طریقے سے ریاض الجنہ میں جو مختلف ستونیں ہیں وہ انہی مختلف صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ موسوم ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان ستونوں کی بطور سزا کے خود باندھ دیا تھا کہ بھی ہم سے غلطی ہوگی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندہ ہوا دیکھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے آحد یہ کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نہ کھولیں گے اس وقت تک وہ بندے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا کیونکہ یہ جرم بڑا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی ہے آپ لیجیے ان کے اموال میں سے زکاف اور صدقہ کہ پاک کرے ان کو وہ تو ہم اور بابرکت کرے ان کو وسل علیہم اور آپ دعا کیجیے ان کے لیے بے شک آپ کا ان کے لئے دعا کرنا باعث تسکین ہے اللہ و العیم اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ان کے معافی کا کہ اللہ غفور الرحیم ہے ان کو معاف فرما دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا جب کھول دیا تو خوشی کے مارے ان مسلمان مخلص صحابہ کرام نے اپنے مال کے بڑے حصے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کہ اللہ کے کی رسول ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کے تلافی کے طور پہ آپ یہ مال قبول کر لیجئے اور اس مال کو مسالح مسلمانوں پر صرف کیجیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس مال کے لینے کا حکم نہیں دیا لہٰذا میں اس کو قبول کرنے سے معذرت کرتا ہوں اللہ تبارک و تیرا نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ ان کے مال میں سے صدقات وصول کر لیجئے اور یہ صدقہ ان کے مالوں کے باقی کا ذریعہ ہے اور ان کے رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں سے ایک تہائی حصہ لیا اور باقی ان کو واپس کر دیا اللہ کا اشار ہے علم یا وہ نہیں جانتے ان اللہ ہوا تو انبادی ہی یہ کہ اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے صدقات اور وہ قبول کرتا ہے صدقات کو طب الرحیم اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے خلح ملو اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیا جاؤ فر اللہ عمل کو رسول سو دیکھے گا اللہ تمہارے امان کو اس کا رسول والمؤمنون اور دوسرے مسلم مخلص مسلمان بھی بسطوردونا اللہ علیہ ملغیبی بشہادتیں اور تم جاد لے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپری اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے یعنی اللہ فی النب حکم بماکن تم پھر وہ بتائے گا تم کو وہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے وہ آخرا مرجون علیہ اللہ اور بعض اور لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے امیدوار ہیں اما یو آصب ہوں یہ کہ یا اللہ ان کو عذاب دیں وہ اما یتوب علیہ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں وہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے وہ نظیم تخذ مسجد اور وہ کی جنہوں نے مسجد زرار بنایا یہ مسجد زرار بنانے والے لوگ کون ہیں اور انہوں نے کس مقصد کے لیے بیان کیا ہے یہ مسجد بنائی تھی مسجد نما مورچہ بنایا تھا ان کا جو پورا پس منظر ہے اس پر غور کرنے سے ساری حقیقت میں آ جاتی ہے چنانچہ یہ بھی منافقین کی ایک چاند مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر کیونکہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے پہلے بھی کر فرمایا ہے اس آیا میں بھی ان کے ایک سازش کا ذکر ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا ابو عامر یہ شخص زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور یہ شخص تاریخ اہل کتاب میں ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا یہ وہی شخص ہے کہ جن کے مشہور لڑکے حضرت خانزل رضی اللہ تعالیٰ انہوں مشہور صحابی رسول ہیں جن کو غسل و ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو پکارا اور ان کو غسل کی ضرورت تھی تو انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبے کہتے ہوئے میدانی جنگ میں گیا اور شہید ہوا جب شہید ہو کر کے واپس ہوا تازی تازی ان کی شادی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خصوصی فرشتے بھیجے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر وہ بدنسیب شخص مطمئن نہ ہوا بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جوٹا ہے وہ مردود اور احباب اور اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے بد دعا کی اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا چنانچہ غزۂ میں تمام غزوات میں, کے کے میں شریک رہا جب حوازن کا بڑا اور قبی قبیلہ شکست کا گیا تو یہ شخص مایوس ہو کر ملک شام با گیا کیونکہ یہی ملک نسرانیوں کا مرکز تھا وہی جا کر اپنے احباب اور اقارب سے یہ دور مر گیا جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی جب کسی شخص کے رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے کہ خود ہی اپنے دعا سے ذلیل و خوار ہوتا ہے تو یہ جو شخص ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضو تبو کے لیے چل پڑے تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر یہاں درمیان میں ایک مسجد نما موسٹر بنایا اور اس نے مسلمانوں کو غلطی مبتلا کرنے کے غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کے یہ مسجد ہے اور آپ اس کے سنگ بنیاد رکھ لیں یا افتتاح کر لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بھی اس وقت تو میں ایک اہم ترین سفر پہ ہوں اور اس کی تیاری میں ہوں واپس آؤں گا تو پھر اس مسجد کے ضرور میں سنگ بنیاد رکھوں گا اس شخص کا ارادہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول اس مسجد اس کو مسجد قرار دے دیں گے کیونکہ اس کے مالک اور متولی تو ہم ہیں تو ہم آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مسجد قبا اور مسجد نبوی سے توڑ کر کے اس کی طرف راغب کریں گے اور پھر ان کو اپنے باتوں میں لا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزۂ تبوق سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد نما مسجد زرار یا مورچے کے افتتاح یا سنگ بنیاد رکھنے سے منع کیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ شخص حاضر ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو گراہ دیا جائے اس لیے کہ یہ مسجد کے نام پر مسلمانوں میں تفرقی کے لیے منافقین کی ایک جال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرماتا ہے مسجد اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد زد پر وکفرن اور کفر پر وہ تفریق ام بین اور پھوٹ ڈالنے کے غرض سے مسلمانوں کے درمیان وہ اقساد منہ راہ و رسول اور انہوں نے مورچہ بنانا چاہا ان کے لیے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ من قبل و پہلے سے اِنْ إِلَّا <الْخُسْنَة> اللہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کے گے کہ ہمارا ارادہ تو سوائے بڑھائی کے کچھ بھی نہیں تھا لیکن خرجن بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ فرماتا اللہ تو ابادا اب کبھی بھی اس میں کڑا نہ ہو یعنی اس کی افتتاح نہ کیجیے مسجد اس سے اگر وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے بریزگاری پر من اول ابر پہلے پہ دن سے احق ام تقوم وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں آپ اس میں کڑے ہو جائے کرے یہ مسجد قبا ہے اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے والوں کو اور خود پاک رہنے کو وہ جو ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے احشاد ہے اف امن اصح سب بنیا تخوا بلا ہو کہ جس کی بنیاد رکھی گئی تخوا کے اوپر من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضوان اور اس کے رضا مندی سے خیرون وہ بہتر ہے امن ام سب بنیا جس کی بنیاد رکھی اعلی شفا جو ایک آگ کے کنارے پر فنہار بھی فی نار جہنم پھر اس کو لے دو بھی وہ کے آگ میں اللہ دل القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی یہ تو مسجد کے نام پر گویا انہوں نے جہنم کے کنارے پر یہ ایک مرجہ بنایا تھا کہ یہ مرجہ اپنے بنانے والوں سمیت جہنم میں گر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعار ہے کہ لا فی ہمیشہ رہے گا اس امارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبح ان کے دلوں میں کٹکا رہے گا ان کے دلوں بہم مگر یہ کہ جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے یعنی یہ ہمیشہ پھر اس مسجد زراع کے ناکام ہونے پر دلوں میں قلق محسوس کرتے رہیں گے افسوس کرتے رہیں گے کہ کاش کہ ہم اس مورچے کے مسجد بنانے کے نام مشہور کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہم مسلمانوں کے درمیان بآسانی پھوٹ ڈال جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سازشوں کو ان کے سازشوں میں ابتدائی سے ناکامی سے ہم کنار فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ان کے سازشوں سے محفوظ رکھا وآخر الدعوان أمن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وکن ساتھی نوشی بایا تم بھی سور کی یہ چھ کو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 119 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کے صفات بیان فرماتے ہیں اور یہ جو ایمان والوں کی صفات ہے یہ مناسقین کے مقابلے میں ہے گزشتہ رکوات میں غزوہ تبو کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وضاحتی تھی اس جنگ کے دوران یہ میں کچھ منافقین وہ تھے کہ جن سے جب مال کا مطالبہ کیا گیا رہا ہے خدا میں خرچ کرنے کے غرض سے مسلمانوں کے مدد کے غرض سے تو انہوں نے ہیلی اور بہانی کیا اور جب ان سے خود شرکت کے لیے کہا گیا تو بھی انہوں نے مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور اس پیچھے رکھنے پر وہ خوشیاں مناتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکو میں فرماتے ہیں کہ کامل مومن تو وہ ہے کہ جس کے جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے یعنی اس کے مال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنا جان لگانے سے کلی کا سارے اس لیے کہ اس نے کلمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ پرورتکار میرا مال اور میرا جان میرا وقت تیرے مرضی کے مطابق صرف ہوگا اور میں تجھ سے اس کے بدلے میں تیرے رضا چاہتا ہوں جنت چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایمان سے جنت کے بدلے ان کا وقت بھی خریدا ان کی جان بھی خریدی اور ان کا مال بھی خریدا اللہ کا احساس ہے ان اللہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین مسلمانوں سے انفسہم ان کی جان و اموالہم اور ان کے مال بے اندن جن اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یوغاتی فی سبیل اللہ ولڑتے ہیں اللہ کے راستے میں یعنی اللہ قرآن اور انجیل میں بھی وال اوفا اور, میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن کون ہے جو پورا کرے بے آحدی ہی اپنے وادے کو من اللہ اللہ سے زیادہ شیرو گے بی بی بی سو so, خوشیاں ما, مناؤ اپنے اس معاملے پر بایا تم بھی جو تم نے اس سے کی یعنی اللہ سے کی یعنی یہ سودا بڑا فائدے کا سودا ہے نفع کا سودا ہے وزار کا حوالفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ یہ جان اور یہ مال یہ تو آنے جانے والی ہے اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو استعمال ہو تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو کر تمہیں عجل عطا فرمائے گا ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ التائبون وہ اللہ کے طرف عبادت کرنے والے بندگی کرنے والے اللہ مدون اللہ تبارک بادہ کے حمد و ثنا اور شکر کرنے والے السائحون بے تعلق رہنے والے الگ تلگ رہنے والے اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں کے کرنے والے لوگوں سے اور راکعون کے رو کرنے اور سیدھا کرنے والے ہیں الامرون معروف یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اچھائیوں کا نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور وہ جو بری باتوں سے منع کرتے ہیں والحافظون حدود اللہ اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے حفاظت کرتے ہیں اور آپ خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو تو یہ ایمان والوں کے صفات ہے اگر کسی شخص کو پرک نہ ہو اس کے ایمان کو پرک نہ ہو تو اس کے اندر یہ صفات دیکھ لی جائے قربا یہ جو آیات ہے یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی ان کے قوم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور یہ پناہ دینا عرب کے روایات کے روسی بھی تھا اور یہ چونکہ اپنے گھر کے بڑے تھے تو ان کے گھر کے سردار ہونے اور بڑے ہونے کی ذمہ داری بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت جو کی مذہبی اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود کہ جب قوم کے دوسرے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے تھے تو یہ ہر موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھاک بن کے کڑے ہو جاتے تھے صحیح بخاری وغیرہ میں رواج ہے کہ جب یہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہو گئے اور بیمار ہو گئے غریب المرگ ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ چشا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا تاکہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کو کم از کم ممکن بنایا جا سکے لیکن ساتھ ہی چونکہ آپ کی بیمار پسی کے لیے آئے ہوئے جو آپ کے قبیلے کے دوسرے سردار تھے آپ کے عزیز عبداللہ تھے عبداللہ اور دوسرے لوگ ابو انہوں نے کہا کہ ابو تعداد کیا آپ اپنے زندگی کے آخر حصے میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے بے دینی کے راستے کو اختیار کر لو گے ہزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی کہ اے جا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اللہ تبارک و دا کہ ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا انہوں لوگوں نے پھر وہی بات درا دی کہ ابو طالب آخر میں اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ جاؤ گے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ کوئی جواب نہیں دیا اور اسی دوران میں ان کا ان کے جسد انصری سے پرواز کر کیا یعنی یہ فوت ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چاچا के लिए استحفال کرتا رہوں گا مسلسل کرتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منع نہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی کہ میرے نبی اور عال ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے اللہ سے موفرت کے دعائیں مانگتے رہیں اگرچہ وہ مشرقین ان کے کتنے ہی قریب رشتے دار کیوں نہ ہو جبکہ ان پر شرک کے عقیدے پر ان کا مرنا معلوم ہو چکا ہو اس لیے کہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ جو شرک کی زندگی اختیار کرتے ہوئے اسی پر دنیا سے جائیں گے تو ان کا ٹکانا جہنم ہے جب اللہ نے یہ آیاتی نظر فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائق نہیں ہے کسی نبی کو آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں یہ کہ وہ مشروقوں کے لیے استغفار کریں وان قربا اگر کہ وہ ان کے خراب دار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین بات اس کے کہ واضح ہو چکا ہوں اسحاب ان الم یہ کہ وہ تو ماتان اور بخشش مانگنا نہیں تھا حضرت ابراہیم کا اپنے والد کیلئے الا مگر ایک وعدے کے لیے کر چکا تھا ان سے فلما جب بات واضح ہو گئی ان پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امن ہُو اب یہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تبر امن ہو تم سے بیزاری کا کیا ان ابراہیم علیہ بے شک ابراہیم بڑے ہی تحم البراہیم علیہ نے اپنے والد کے, سامنے اللہ کے بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم دم تہ اور جمنا کا وہ جرنی مہیا ان شاء اللہ کے آئے گا ابراہیم اگر تو دین کے ان باتوں اور دین کے تبلیغ سے بات نہیں آئے گا تو میں تجھے پتر مار مار کے رجم کر دوں گا وہجرنی ملیہ تو مجھ سے دور نکل جا میرے آنکوں کے سامنے سے تنا ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اباجان ساستغفر لکر ربی انہو کاندی خفیہ میں آپ کے کیلئے اللہ سے استغفال کرتا رہوں گا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور وہاں سے چلے گئے تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشتقین کے لیے دعا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ صلاحۃ سلام نے اپنے والے سے کیسے کہا کہ میں آپ کے لیے استقبال کرتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے گھر سے نکلتے ہیں اپنے والد سے یہ کہا تھا ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور یہ دعا دعائی ہدایت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو اللہ ہدایت کے دولت عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ و جب وہاں سے نکل گئے مکہ آئے یا پھر فلسطین چلے گئے جب بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کے والد کی موت حالت کفر پہ ہوئی ہے تو تبر و امین حضرت ابراہیم علیہ صلاحت نے ان سے برات اور بیداری کا اعلان فرمایا اور آپ نے ان کے لیے توب اور استغفار کرنا ترق کر دیا اس لیے کہ کسی زندہ کے لیے توب اور استغفار کرنے کا مطلب اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کے ہدایت پہ آنے کے راستے ختم ہو گئے لہٰذا اب اس کے لیے استفار نہیں کیا جا سکتا تو زندہ کفار کے لیے تو اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے کہ اللہ تو ان کو دولت ایمان عطا کر دے دولت ہدایت عطا فرما دے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے عقلوں پر ان کے دل و دماغ پر جو پردے پڑ پر چکے ہیں پرورتگار وہ ہٹا دے یہ دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن جب موت پر ان کا کفر ہونا معلوم ہو جائے اور اسی حالت کفر پر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو پھر اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے اس لیے کہ اللہ نے کفار اور نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے وَمَا كَانَ اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے لیکن دلخام کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اظہار ہوں اس کے بعد کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رائے راست میں لا چکا حتٰ یہاں تک کہ اللہ واضح کرے ان پر ماون کے جس سے ان کو بچنا ہے بے شک اللہ تبارک وطالیہ ہر چیز سے واقف ہے بے کے سلطنت آسمان اور زمین میں یہی وجوید وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا میم ولی ان کو حمایتی ولا نصب اور نہ کوئی مددگار یقیناً اللہ تبارک و تعالی مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ول اور مہاجرین پر والانصار اللذین اور ان انصار پر اب جنہوں نے نبی کی پیروی کی فی صاف عسرت اس تنگی کی گھڑی میں بعد اس کے ماں قریب تعیزی قلوب غلوب منہم کہ پھر جائے ان لوگوں میں سے بازوں کے دل سم متاوق پھر اللہ تبارک و تعالی نے رجوع کی علیہ ان کے اوپر ان بہیم رعوف الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی ان پہ بڑا مہربان فراہم کرنے والا ہے یہ اصل میں تعریف ہے مہاجرین اور انصار کی اور حادیث میں آتا ہے کہ ایسے مراد وہ انصار ہے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے جا کر مکہ مکرمہ میں پہاڑی کے دامن میں تین مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان پر اور, دین اسلام کے پہلاو تبلیغ پر اور یہ وہ قبطہ کہ مسلمانوں کے لیے احلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ممکن نہیں تھی لیکن مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے جو زیادتی اور کثرت ہوئی اور مسلمانوں کو جو, جو افرادی طاقت بڑھی وہ انہی مخلص مسلمانوں کی تبلیغ کی وجہ بنی کہ جو مدینہ سے جاتے اور مکہ کے قریب پہاڑیوں میں چپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرتے اور پھر وہاں سے آ کر مدینہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مخلص مسلمانوں پر رجوع ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا حالانکہ یہ وہ گڑیاں تھیں کہ جس میں بے شمار لوگوں کے دل ٹھڑے ہو سکتے تھے یعنی دین اسلام پر کھڑے ہونے سے اور قائم اور دہم رہنے سے وانس صلاسط الزینہ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے رجوع فرمائے ان تین لوگوں پر خلف جو پیچھے رہے گئے حتی اذا زاقت ذوق علیہ یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین بے مار احبت باوجود کشادہ ہونے کے وزاقت ذوقۃ انفسهم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانبی وزن اور وہ سمجھ گئے اللہ مل جام اللہ اللہ کی کہیں بنا نہیں ہے اللہ سے مگر اسی کے طرف سم مطابین پھر میرا بان ہوا اللہ ان کے اوپر لے تاکہ وہ توبہ کریں بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مہربان اور رحم کرنے والے غزب تبوک میں شرکت نہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کی کئی قسم تھی کچھ لوگ تو وہ تھے جو مخلص مناشقین تھے اور اپنے جانوں کے بچانے کے خاطر انہوں نے ہیلے اور بہانے کر کے وہ جنگ میں پیچھے رہے اور جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شرکت انہوں نے نہیں کی کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مخلص مسلمان تھے لیکن ان کے پاس میدانِ تبو تک پہنچنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں اس وجہ سے وہ پیچھے رہے ان کا تذکرہ بھی ہو گزرا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مخلص مسلمان تھے اور ان کے پاس سواریاں بھی تھی لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے یہ سوچ کر کے بل مسلمانوں کے ساتھ تو وہ گوڑے اور وہ اون نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں عام مسلمانوں کے پاس لہذا یہ اگر ہم سے ایک دو دن آگے نکل گئے تو ہم ان کے ایک دو دن بعد ان کے پیچھے چل کر کے ہم آسانی کے ساتھ ان کو پا پالیں گے اور اس دورانی میں ہم اپنا کام کاج اور اپنی ضروریات جو گھر کے ہیں وہ بھی پورا کر دیں گے یہ لوگ کے مہلث ان مہلثین لوگوں میں سے کچھ کا تذکرہ تو پہلے ہو گزرا کہ جنہوں نے خود کو مسجد نبوئی کے ستونوں کے ساتھ باندھا جیسے کہ حضرت ابوابا رضی اللہ تعالی وغیرہ اور تین حضرات وہ تھے جن کا تذکرہ اشارت اللہ نے ان آیاتوں میں کیا ہے یہ تین حضرات بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت کاب بن مالک یہ مشہور شاعر تھے حضرت مرارہ بن ردی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ہلال بن امیہ ہے یہ تینوں انصاری حضور تھے جو اس سے پہلے بےعت اخبا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے اور بےعت عقبہ وہی ہے کہ جس کا تذکرہ اب گزشتہ آیت میں ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ رجوع کر دیا کہ جنہوں نے ان مشکل گلیوں میں اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تامے رکھا کہ جن مشکل گلیوں میں بے شمار لوگوں کے دل ٹیڑے ہونے کے قریب تھے تو یہ حضرات اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ جو غزوہ ہے غزوہ تبو اس میں ان کی شرکت نہ کرنے کا جو واقعہ ہے اور وجہ ہے یہ خود بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ ہمارے پاس کی سامانتا جسمانی اور صحت کے لحاظ سے بھی ہم پھینکتے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے بات کوچ کر کے ہم ان کے ساتھ میدان میں پہنچ جائیں گے اور آج کل کرتے کرتے کرتے کافی دن گزرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہاں سے واپس کیا جنگ ہوئے بغیر مسلمان واپس ہوئے تو اب لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین جھوٹی پس میں کر, کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کرتے اور جو مخلص مسلمان تھے اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی مختلف طریقوں سے پیش آ کر کے ان کے حالات سے درگزر فرماتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی غذر نہیں تھا پیش کرنے کے لیے اس لیے کئی منافقین نے تو ہمیں مشورہ دیا کہ تم لوگ جھوٹ موٹ بول دو اللہ کے رسول کے سامنے اور خود کو جڑا دو لیکن ہم نے سوچا کہ ایک تو ہم نے یہ کی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہاں سے اکٹے نہیں نکلے سستی کی کیا ہم دوسرا گناہ یہ کر لیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے غلط بیانی کر لیں یہ ہرگز نہیں ہوگا ہم اللہ کے رسول کی حکمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بالکل سچ بولا حضرت کا فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو میں ایک شاعر تھا اور عربی زبان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا تھا تو میں اپنے قوت کلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو قائم کر لیتا ہیلی اور بہانی کر کے لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایسے ویسی کوئی بات نہیں کی کہ اس میں جو جود اور فریق کاری کا کوئی امیزش اور عمل دخل ہو تو جب میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سچ سچ بات کر دی اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ہم وہاں سے چلے گئے اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ساتھ مقاطعہ کرو ان کے ساتھ, ساتھ ختم کر دو اٹھنا بیٹھنا لین دین ترک کر دو یہاں تک کہ ہم ایک آزمائش میں پڑ گئے ہمارے عزیز ہمیں دیکھتے تھے لیکن دیکھتے ہی ہم سے نظر پھیر لیتے تھے بات کرنا انہوں نے ہمارے ساتھ ترک کر دیا یہاں تک کہ ہمارے گھر نے بھی ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو کہ رکھنا چاہیے تھا یہاں تک کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا پڑا کہ اللہ کے کی رسول کیا ہماری بیوی اللہ کے حکم سے ہم سے ادا ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سکوت رکھے کئی دن گزرے یہ گھومتے پھرتے رہے اس دورانیے میں روم کے کفار نے ان کو اپنے طرف بلانے کے لیے بڑے سازشی کی اور ان کے طرف بڑے خطوط بھیجے ان کی بڑی تاریخی کی کہ بھائی اس وقت ان کے ساتھ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کا رویہ ناراضگی کا ہے لہذا یہی وقت ہے کہ ان کو اپنے طرف گسیٹا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے مسلمانوں سے حضرت خود فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بازاروں میں ہم گھومتے پھرتے تھے لوگ ہم سے باتیں نہیں کرتے تھے عجیب نظروں سے ہمارے طرف دیکھتے تھے یہاں تک کہ ہم خود خود سے تنگ ہو گئے اور ہمارے لیے خطا خط دیا جب میں نے اس کو کولا تو وہ ایک کافر بادشاہ کی طرف سے تھا جس نے میرے بڑی تاریخی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ ناراض نہیں ہوا, ہوا جاتا تم سے جو تمہارے پیغمبر ناراض ہو گئے ہیں تم اس قابل ہو کہ تمہیں احترام دیا جائے عزت دیا جائے تمہارا اکرام کیا جائے تم ہمارے طرف آؤ تمہیں عزت بھی ملے گی اکرام بھی ہوگا اور احترام بھی ہوگا ہر کا فرماتے ہیں کہ جب یہ خط میرے ہاتھ لگا میں نے اس خط کو اٹھا کر کے آگ کے اندر دیکھا اور میں اللہ کے سامنے لوگوں لگا کی پرورتگار یہ تو آزمائشوں کے اوپر ایک اور آزمائش ہے جو شیطان میرے ایمان پہ حملہ اور ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اب اس کا پھر بادشاہ صورت میں وہ میرے ایمان کی دولت کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حمای کرام کو خوشبری پہنچانے کے غرض سے کچھ صحابہ اکرام کو صحابہ کرام کو بھیجا انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ بھائی اللہ نے تمہارے دعا کو قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری کوتہیوں سے درگزر کیا تو یہ لوگ اتنے خوش ہو گئے اتنے خوش ہو گئے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وقتی طور پر ان کے پاس دینے کے لیے بطور انعام کے کچھ نہیں تھا ان لوگوں نے اپنے کرتے اتار کر کے اس شخص کو بطور انعام کے لیا اور دور سے دورتے دورتے دورتے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے ہم اندازہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی ایمان میں اور اللہ کے رسول کے محبت میں کتنے کامل انتے وہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہی من حیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونو معصوات دین گر پارے سورہ توبہ کے یہ پندر رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر ایک تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ کا تقوع اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سب سے بڑے سچے سارے سچوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تبارک کو عطالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے سچے جب آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے کی کامیابی کی کے اعمال کی طرف بلائے تو آپ لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوری طور پہ ان کے سچائی پر لبے کہتے ہوئے آگے آنا چاہیے اور یہ جو تم لوگ اس سے پہلے غزل تبوک میں کر چکے ہو کہ کچھ مسلمان باوجود مخلص ہونے کے اپنے کچھ خواہشوں کی وجہ سے کچھ ضرورتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ مدینہ سے کوچ نہ کر سکے اور ان کو پریشانی اٹھانا پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سچ کے ساتھ بھرپور طریقے سے نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ تم سے اللہ بھی ناراض ہوا اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوئے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے شاد ہے یا الزین امن اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو اب تقل اختیار کے رکھو اللہ کے رہو ساتھ سچوں کی ما المدينة نہیں چاہیے مدینہ والوں کو ومن حولهم من اور وہ جو ان کے يرغبون عن نفسی ہی اور نہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جان کو رسول کے جان سے زیادہ عزیز رکھے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتے ان کو پیاس ولا نصب اور نہ کوئی محنت ولا محمد اور نہ کوئی دھوک ہی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا یا نہ موت ان اور وہ نہیں قدم رکھتے کہیں بھی یغیزو کے جس سے خفا ہو کافر ولا یَنَالُونَ مِن عَذَابٍ نَیْلًا اور نہیں چینتے وہ دشمن سے کوئی چیز الا كتبت لهم به عمل صالح مگر ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لٹ دیا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تبارک و تعالی نحق نیکی کرنے والوں کا اجر بیان نہیں کرتا تو جو مسلمان اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے باوجود اسلام کے گرما پڑھنے کی تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان کاموں کے کرنے پر ان کے لیے اجر ہے اور یہ وہ کام نہ کر کے خود کو اجر سے محروم کر رہے ہیں اللہ کا ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چوٹا ولا کبیرتا اور نہ بڑا ولا يَغْتَعُونَ وَادِيًا اور نہیں تے کرتے کوئی بھی میدان اللہ کتب لہم مگر بل لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے لِيَزِّيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُ يَمَلُونَ تاکہ اللہ تبارک و ان کو بدلہ دے اس بہتر کا جو وہ کرتے رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے مسلمان لینفروا کافا کی کچھ کرے سارے کے سارے فلولا نفر من کل فرقت منہم سو کیون نہیں نکلا ان میں سے ہر جماعت میں سے طائفت اگرو لیتفقہو فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے و لینزروا قومہم اور تاکہ وہ پھر خبردار کرے اپنے قوم کو اذا اظہار جب وہ لوٹ کر آئے ان کی طرف لال لہم یہاں تاکہ وہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچتے رہے علم دین ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر کم از کم اتنا فرض ہے کہ جس سے اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل ہو سکے طہارت اور نجاست کہ احکام معلوم ہو نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہے ان کا علم حاصل ہو زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم ہو جس کو حج پر قدرت ہو اس کے لیے حج کے مسائل معلوم ہو تو کم از کم ایک مسلمان پر دین اسلام کے اتنے علم کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے رہنا یہ اس کی ذمہ فرض ہے بحیثیت والد کے بحیثیت بھائی کے بحیثیت شوہر کے بحیثیت بیوی کے بحیثیت بہن کے بحیثیت پڑوسی کے اور بحیثیت بادشاہ کے بحیثیت ایک رایا کی اس کی جو فرائض ہے جس کا تعلق اس کے معمولا کی زندگی کے ساتھ ہے یعنی غلط میں اس سے آگاہی ہر مسلمان پر کم از کم یہ فرض ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمی دین کے کامل علم کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ علماء دین بن جائے جیسے کہ حساس جس میں ہیں لیکن اتنی ضروری ہے کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے علمی دین کے حصول کے لیے نکلیں کہ جو پوری طریقے سے ہر شعبہ زندگی سے متعلق مسائل کو اللہ تبارک و وطادہ کے حکموں کے رو سے معلوم کریں اللہ کے حکموں کے آگاہی حاصل کریں اور پھر اپنے پیچھے رہنے والے قوم علاقوں اور بستیوں کے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و وطادہ کا وہ علم حاصل نہیں کیا کہ جو یہ حاصل کر چکے ہیں ان کو جب ضرورت پڑے اللہ کے حکموں کے روشنی میں تو پھر وہ ان کو ادا کریں تو اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کم از کم اس علاقے کے اندر اس بستی کے اندر اس محلے کے اندر ایک عالم کامل ہونا چاہیے جو وہاں کے رہنے والوں کے ہر مسئلے کا جواب دے سکیں کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے اندر ہمیشہ ایسے افراد تیار رکھنے چاہیے کہ جب بھی ان کو رہنمائی کی ضرورت پڑ جائے چاہے کسی بھی شعبے زندگی سے ہو تو وہ ان کی رہنمائی کرے اور اتنے عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان سے ملنے والے رہنمائی کے مطابق عمل کریں کرے روحان یہ سو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو تیس سے لے کر تا آیت دی آیت دی آیت دی اختتام آیت نمبر ایک سو تیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب تر رہنے والے کفار کے ساتھ جو ان کو رویہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں مسلمانوں کو آگاہ فرماتے ہیں چونکہ کفار تو دنیا کے ہر کونے میں پہلے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں کا سابقہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے ساتھ رویے کے بارے میں احشاط فرماتا ہے آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو قاتل تم جنگ ان لوگوں سے وہ تمہارے اندر شدت اور قوت کو معلوم کرے. یعنی کفار کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں قوت اور شدت کا اظہار ہو کہ کفار کسی بھی طرح سے تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں کہ جس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ تمہیں ایک آسان لقمہ سے سمجھ کر تمہیں دھول ڈالے مرول ڈالے ختم کر ڈالے قرآن مجید و فرقانی حمید کے دوسری آیاتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کفار کے ساتھ جو معاملہ اور جو ہلاک اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریب کفار رہتے ہیں ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھی جائیں ان کے ساتھ خیخواہی کا برتاؤ رکھا جائے ہمیشہ دین اسلام کے اصولوں پر کاربن رہتے ہوئے اچھے خلاف اور اچھے کردار کا مثال ان کے سامنے قائم کریں اور ان کو اس سچائی کی طرف دعوت دیں اگر وہ دین کو قبول کریں تو ٹھیک اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کفر پر امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ تو رہیں اللہ نے جہنم کس لیے بنایا ہے لیکن اگر وہ کفر قائم پر قائم رہتے ہوئے امن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ جہاں تم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزار سکو وہاں چلے جاؤ لیکن ہمارے قریب فساد مت بچاؤ اگر وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو امن میں رہیں گے اگر وہ لوگ کفر بھی, بھی رہتے ہیں اسلام کو قبول نہیں کرتے اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں تو اب اللہ فرماتا ہے کہ اپنے قریب کے کفار سے شروع ہو جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کرو اس لیے کہ فساد کا کال کما نیک اعمال اور اخلاص کے ساتھ ممکن ہے اگر ان کا خلا کما نہ کیا جائے تو یہ فساد کی آ کسی بھی وقت مسلمانوں کی دہلی سے ان کے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے اس لیے اللہ فرماتا کے پہلے حصے کہ کفر اور شرک کا یہ فساد تمہارے محلوں سے ہوتا ہوا تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے اس کو اپنے ارد گرد سے دور بگا دو تو اللہ کا ارشاد ہے فِيكُمْ غِلزَا اور چاہیے کہ تمہارے اندر ان کو سختی ہی ملے وہ عدم اور جامر کو ان اللہ متقل کے اللہ تخواظ کرنے والوں کے ساتھ وہ اضا ماں سورت ان اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت ہوں میں یا بولوں تو بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ایو حاضی ایمان کہ تم میں سے کس کا زیادہ کر دیا جی صورت نے ایمان یہ منافقین کہتے ہیں فعم النظین آمن و بصغرو ایمان رکھتے ہیں فضادت ایمان تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے وہ ہم یہ اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ بے شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرنے کے لیے اور امان بھی بتائیے کو ہم کریں گے اور اللہ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا لیکن وہ ام النظین عفیق الوبی جی مرضن اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافقت کا فضادت ہم رسن اللہ سو ان کے بڑا اللہ نے گندگی پر گندگی یعنی پہلے ان انکار کی گندگی تھی اب مزید احکامات نازل ہوئے انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا تو اس گندگی کے ساتھ اور گندگی مل گئی اور ماتو ہوں اور وہ مرنے تک اسی حالت ایک فرق رہے حوالہ یہ کیا وہ نہیں دیکھتے انفتنون حفیق ان کو آج میں ڈالا جاتا ہے ہر سال مررتن ایک مرتبہ اور, مرتبہ اور, مرتبہ اور مرتبہ بار سمن تو نہ یہ دوڑ کے آتے ولہ ہوں یہ اور نہ وہ اس سے نصیحت کرتے ہیں اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت نظرآباد ہوں اللہ تو وہ دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسروں کو کہ ہن من کیا تمہیں کوئی دیکھتا ہے سم من صرفو پر چل پڑتے ہیں آپ کے یہاں سے اللہ, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے انہم اس لیے ایسی قوم ہے کہ وہ ایک ایسے اوم ہے جو سمجھ نہیں پاتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسقین کا وہ طرز اور رویہ یہاں بیان کیا ہے کہ بظاہر وقتی طور پہ تو وہ مسلمانوں کے مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ایک دوسروں کو آنکھوں کے نیچے دیکھتے ہوئے ایک دوسروں سے اشاروں میں پوچھتے ہیں کہ بھی کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے اگر مسلمان اس وقت ان کی طرف نہ دیکھ رہے ہو تو یہاں جھٹ کر کے چلے جاتے ہیں یعنی اللہ کے حکموں کے سننے سے اور ان کو یاد رکھنے سے انہیں کوئی غرض نہیں اس لیے کہ ان کا ارادہ ہی عمل کرنے کا نہیں لفت رسول یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول سے عزیزل علیہ کہ بہاری ہے اس پر مانت تم جو تم کو تکلیف پہنچتی ہے ہری علیکم وہ خیر خواہ ہے تمہارا بالمؤمنین نہ ایمان والوں پر رعف الرحیم محت ہی شفیق اور مہربان ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اللہ نے بیان کیا ہے جو ان کا ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ ایمان والوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے رسول پر وہ تکلیف بہت بھاری گزرتی ہے اور اللہ کا رسول مسلمانوں کا وہ تکلیف اپنا تکلیف محسوس کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں خیر اور بھلائی اور کامیابی کے لیے بڑی ہی حریص ہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان کامیابی سے امکنہ ہو فائن تو پھر بھی اگر تم منہ پہر لو فقل بس آپ کہہ دیجیے ہسب اللہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے لا الہ الا اللہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا علیہ ارے تو اسی پر میرا بروسہ ہے رب العرش العظیم اور وہ مالک عرش عظیم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا ہوتا ہے پھر یوں جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ سارا دل منور ہو جاتا ہے اسی طرح کفر اور نفاق شروع میں ایک سیاہ دال کی طرح قلب دل پر لگتا ہے پھر جون, جون نافرمانیوں کا ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی رہتی ہے یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر کچھ دیر مل کر بیٹھو دین اور آخرت کے باتوں کا تذکرہ کرو تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے تفیری مذہبی کے حوالے سے ہے یہ روایات تو یہاں پہ منافقین کا تذکرہ تھا کہ جب بھی ان کو اپنی ایمان کی تازگی کا موقع ملتا تو وہ اس ایمان اور اسلام کے مجلس سے اٹھنے میں اپنے عافیہ سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس سر مبارکہ میں منافقین کے کردار ان کے رویے ان کی چاہتوں اور خواہشوں کو کھول کر کے بیان کر دیا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.